من سياد أعمالنا من يهده الله فلا مضلل ومن يهده فلا هادئ له وأشد الله لا إله إلا الله وأشده أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله أتقاده ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالنا كثيرا من ومعنساء واتقوا الله الذين سعالون به ولا ذحان إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين عملوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطلع الله ورسوله فقد فعز فوزا عظيما اما بابا حریف کتاب اللہ محمد وسلم اللہ کے فدر و کرم سے ہمارے شیخ محترم کے ساتھ کل سے سوال و جواب کشش ہماری چل رہی ہے اور الحمدللہ سوالوں سے بہت زیادہ ہمیں استفادہ کر رہے ہیں شیخ سے سوال و جواب کسی نشش کو آگے بڑھاتے ہیں پھر آج کے نشست سوال و جواب ہی کے لیے شعر کے ساتھ خاص ہوئی کیونکہ سوال و جواب سے اشکالات دور ہوتے ہیں انسان تعمیر کرتا ہے اور وہ چیزیں نہیں آ پاتی ہیں جو جی انسان کو ضرور پڑتی ہیں جبکہ انسان سوال کے ذریعے سے اپنی ضرورت اور اپنا بے شکال وہ لوگوں کے سامنے عالم کے سامنے رکھتا ہے اس لیے سوال اور جواب کے اندر یقینی طور پر فائدہ زیادہ ہے اسی لیے آج کبھی نشست شیخ کے ساتھ سوال اور جواب نہیں کی رہے گی ان شاء اور دن میں شیخ سے سوال کے ذریعے سے اپنی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل بہت سارے لوگ جڑانوں اور اس طریقے سے مختصر فلموں کے ذریعے سے ریکارڈ کے ذریعے سے دین کی دعوت دے رہے ہیں اور ایسا بھی ہے کہ لوگ باقاعدہ شرطیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے یہ سی ڈی دیکھ لے یا یہ چیز دیکھ لے تو ضرور دو تین دن کے اندر مسلمان ہو جائے گا یا کوئی مسلمان بھی اگر اس کو دیکھ لے تو اس کے اندر اگر کوئی چیز ہے تو چیز ختم ہو جائے گی تو میں شیخ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں شریعت کا کہتی ہے فلموں یا ڈراموں کے ذریعے سے تقسيم کے ذریعے سے دین کی دعوت دینا تزکیرہ الحمد لله نحمد الله ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا له وشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد للعبد هو رسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهديه هديه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثاتها وكل مجدد في وكل بدأ في وكل أهدرات في النار سی والی کروا چار ہٹا دیا سب کام پہلے کرنا چاہیے کام ہوتا نا کہ کتابی عزیزلہ الدین عام الدین اور درجات عمومن تو رفیع درجات ہی ہے کیونکہ کافر حیوان سے بدتر ہے حیوان جاننے میں نہیں جائے گا کافر سب کے سب جہنم کے ایندھن ہوگی اس لیے اگر اس دنیا میں علو اور عالی مرتبتی کسی کو حاصل ہے تو وہ مسلمان ہے اسلم اللہ نے بیان فرمایا یار <تصفح> اللہ من کو علم درجات اللہ تعالیٰ مومن کو بلند مرتبہ تو بنائیں گے لیکن ان میں اہل علم کو اور بھی اونچا درجہ ملے گا, علم, درجہ ملے گا علم درجات اور علما بہت زیادہ مزید درجات کے مستحق رہیں گے علم سے مراد علم شرعی ہے اس کو اچھی طرح سے سن لیں کیونکہ بعض علماء بے سیدھے سادے نے کہیں پر علم کی فضیلت میں تقریر کر کے کہا تو سمراد علم دین ہے تو یہ جو بیچارے بڑے زیادہ نئے نئے پڑھنے لکھنے والے ہیں انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں تو یہ لوگ باس علماء سے لڑ پڑے کہ کیسے علم علم ہے تو اس کا جواب سن لیجیے علم علم ہے لیکن اللہ نے جس علم کی فضیلت اپنی کتاب میں اور اپنے رسول کی زبان پر بیان کیا اس سے مراد علم شرعی اولن سلف کا اجماع کہ جس علم کی فضلت. کتاب سپنت میں بیان کی گئی اس سے مراد علم دین ہے دوسری بات حدیث میں آتا ہے اس کو یاد کرنے سے ان اللہ تعالی یو بزرگ کل عالم بالدنیا کی دنیا اللہ تعالی جتنے دنوی علم صرف رکھنے والے ہیں صرف دنوی علم اللہ ایسے لوگوں کو محبوض رکھتا ہے ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے ایسے لوگوں سے عداوت رکھتا ہے جو صرف دنیا کا علم رکھے جاہر بلاخرا اور ان میں آخرت سے جاہل ہو معلوم یہ ہوا کہ اگر علم کی فضیلت سے مراد علم دنیا بھی ہوتی ہوتا تو اللہ رب العزت ایسے آدمی کو محبوب کبھی نہیں رکھتا اس لیے جو لوگ دنیا علم حاصل کرتے ہیں ان پر واجب ہے کہ اپنے اس علم کو دین علم سے بھی مخلوط رکھیں ورنہ اللہ رب العزت کے یہاں کبھی بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے جائیں گے تم اللہ تعالیٰ عبدہ دو کل دنیا جاہرین بلاخرا اللہ تعالیٰ دنیا علم رکھنے والے آدمی کو ایسے دنوی علم رکھنے والے آدمی کو ناپسند کرتا ہے جو دنیوی علم تو ہو اس کے پاس لیکن دین کے علم سے نہ کہ اکثر لوگ ہیں ان کو اردو کا نہیں ان سے پوچھ لیں کہ شرع اور پروک نہیں کر سکتے دو کا صحیح نماز نہیں پڑھ سکتے ان کو کھانے پینے کے بھی آداب معلوم نہیں ہے اگر کسی سیدھے سادے مول سال نے تقریر کر دی کیونکہ علماء کے دو قسم ہیں ایک وہ علماء ہیں جو, جو بات بیان کرتے ہیں اس کی دلیل کیڑا روک تیار ہیں اور کچھ لوگ ایسے بیچارے جو کتاب تار سے پڑھ کر کے کہہ دیا تو ایسے لوگ جو سرکش ہوتے ہیں ایسے لوگ بچاروں کو رسوا کر دیتے ہیں تو جواب ہی کہ اگر علم دنیا بھی فضیلت کا مستحق ہو تو علم دنیا صرف رکھنے والے آدمی کو اللہ تعالیٰ محبوض کرا کیوں محبوض کرا کیوں دے دلم دین ہے اور اس علم دین میں سب سے بڑی فضیلت ہے دینی علم کے سمجھ کے آپ نے فرمایا معیخ و فقیہ ہو فکرین اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے جس کے لیے خیر چاہتا ہے اس کو تین کی سمجھ دیتا ہے فقہ کو اہل مذاہب اپنے فکر مذاہب کی طرف اٹھا لیں گئے حالانکہ یہ عین ہے جب سے مذاہب کی فکر بنی تب سے فقہ کی راہ کٹ گئی فکر اب بڑھ نہیں رہی ہے گھوم گھام کر کے اسی دائرے میں اپنی بات کو کرنا جس سے انسانی ذہن کی بالدگی اس کی اج یا تو ختم ہو کر کے رہے گی یا کھڑ کر کے رہے گی بس چلے سے مراد فقے حدیث و قرآن ہیں جو کسی مذہب کا تابع نہیں ہے مذاہب یہ سب ایک غور تھمتے ہیں انہوں نے دنیا میں ایک فتنا بردا کر رکھا ہے دنیا کے ساری مشکلات دنیا انہی کے ہیں جتنے جتنی قبریں آج پوجی جاتی ہیں پاکستان تو میں گیا نہیں اور نہ مجھے معلومات وہاں کے بارے میں لیکن ہندوستان میں پانچ خدا ہے اللہ میں یعنی خدا اللہ میں تو ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ میں ہوتے تو زمین کے اندر نہیں ہوتے جو خدا ہے پانچ اجمیری کچھوی دہلوی اور کہا کہا سب کے سب بارا ایسی یہ سب مقلد تھے آخر قادر جیلانی مقلف حمبل تھے سید احمد بدوی مصری شافعی ادروس مصر یمنی شافعی کہیں بھی کسی علحدیز کی قبر کے عبادت نہیں ہوتے جتنے ہیں دنیا میں معبود وہ سے مقلف ہندوؤں کے یہاں قبر پرستی کیوں نہیں ہوئی کون اس کا جواب دے گا آپ لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ہندو کیا قبر پرستی کیوں نہیں ہوئی نہیں دفن بھی کرتے ہیں ہم لوگ کیا دیہات آدمی دفن ہی کرتے تھے برہمان صاحب دکھانے کے لیے تیار یہ ہے اس کی فٹ کیا جو قبر پرستی نہیں ہے اس کے اسنام پرستی ہے وہ جس کو چاہتے ہیں اس کا فوٹو بنا کر میں گھر میں رکھ رہے ہیں اس لیے ان کے کہیں قبر پر رس نہیں لگتا چونکہ مسلمانوں کے ہاں فوٹو پہلے حرام تھا آپ کو بالکل حلال ہے یا تمہارا نہیں ہو رہا شاید میرے ڈر کے مارے نہیں کر رہے لوگ کیونکہ جہاں جاتا ہوں وہاں لوگ لوگ نہیں کرتے جہاں ہٹوں گا تو فوراً شروع ہو جاتے ہیں آپس میں سے تو ابھی میں بتاؤں گا آدرت اس سوال پر تو اللہ نے کے رسول نے کہا ہاں تو میں کہنا چاہتا تھا جتنے سب ہیں جتنے لوگ آج پوجے جا رہے ہیں مسلمانوں میں یہ سب قسم مقلف تھے تقریر نتیجہ تقدیس کا پہلے کسی کو مقدس سمجھو تب اس کی تقریر ہو اور اسی تقریر تقدیس کے نتیجے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اہل آدیشوں میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں آپ لوگ کو حیدرآباد کے پتہ نہیں آپ لوگ کو خالی بستی ضلع میں ایک مولانا ممتاز علی تھے میں اگر ان کی کرامتے چند بیان پھروں تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے بعض ان کے ایسے قصے ہیں کہ ہم نے تاریخ میں کہیں نہیں پڑھا تاریخ بغداد میں نے دیکھا سور عالم نبلا میں نے دیکھا لیکن عالم کے مرے کم از کم تیس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں پینتیس ہو اگر آپ ان کی قبر آج ڈھونڈنے تو نہیں پائے گے بارش نے اور, اور ہوا نے کھا لیا ان کی قبر پر ہندوؤں نے کہا مرتبہ موم بتی جلائی لیکن وہ کتنا جلائیں گے کسی نے ڈانٹ بھی دیا اسے ڈانٹ اوٹ کے ختم ہو گیا معاملہ اگر اتنی عظیم شخصیت مانا بہت بڑے عالم نہیں تھے ہم لوگ کو یقین ہے بہت بڑے عالم نہیں تھے لیکن اللہ میا جس کے ہاتھ پر جو کر دے ہم لوگ عالم ہو کر کے بھی وہ کام نہیں کر سکتے وہ شخص دنیا میں کسی سے ڈرا ہی نہیں ہے کسی سے نہیں ڈرا آپ جانتے ہیں محرم کے روز یہ بریلوی وغیرہ یہ پاگل رہتے سیا ہوا ایسے تازیا رکھا اور بے بتایا ہوتا ہے لے کر کے کدال چل پڑے کدال جانتے تھا لوگ وہاں ایک گاؤں پپر گڈی ہے چل پڑے تو گاؤں والے گا مولانا کہیں جا رہے चल چلو چل چلو, چلو کہیں جانے کوئی لے لے چیز کہا بھی نہیں رکھ کر چل پڑے مزدور کی طرف کہاں جا رہے ہیں جا رہے ہیں پپر گڈی गए वहां बिस्मिल्ला करके उस चबूतरे एक को मारना शुरू कर दिया उसी पर ताजिया रखा हुआ कितने लोग थे हजारों या दो चार पांच सौ किसी कीमत में क्या कर कुदाल पकड़ ले, अरे क्या करे चलो चलो थाने पर थाना वहां से आठ किलोमीटर है डुमरियागंज वो जब तक वो गए तब तक शहर ने कुल गिरावराकर तो कुदाल से ताजिया को मार गए चल वहा لیکن آج ان کی قبر میں ان کا ایک بہت عجیب قصہ بتاؤں من کو مانتا نہیں تھا تو تم ان کے ساتھ شریر کے ہمارے پھوپا کہلاتے تھے ان کی بیوی ہمارے والد سگے جگے بھائی دھائی ان کا نام تھا حجر عیف اللہ وہ مولانا ممتاز صاحب کے زبردست شاگرد تھے اگر کوئی مولانا کے خلاف بول دے تو جوتا اٹھا دیتے چنا ایک جمع اسلامی کے عالم کو جوتا اٹھایا اور دوڑائے بھاگے کہا تم حضرت کا مزاق کرتے مولانا کہا ہمارے بے حیات نہیں کہ اب بتاؤ اگر قصہ تو ٹائم لگ جائے گا وہ ہے زبردست قصہ ویسا آپ نے کبھی زندگی میں حصہ ہوگا لیکن بتاؤں گا نہیں کیونکہ کبھی سب ٹائم ختم ہو جائے گا بڑا مسئلہ ٹوڑا ہے کبھی آپ لوگ کہیں گے نشہ ہونا چاہیے وقت کم ان میں سے کسی کی قبر پوجی نہیں گئی پاکستان میں بھی بڑے بڑے اولیا علیہ دیشے گزرے بزرگی میں علم میں فضل میں جہاد دینی میں لیکن شاید ان کی بھی قبروں کا کسی نے کہیں پتا لگانا سعودیہ میں توحید کی چھاپ ہے تو ملک فاہت جیسے لوگوں کی قبر کا پتہ نہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ایک امریکی سفیر اسلام لے آیا تھا ملک فاہد کے دفن پر کہا اتنا بڑا بادشاہ کیونکہ دنیا مسلمانوں میں سب سے بڑی اہمیت کے حامل ہوئی تھے کہا اتنا بڑا مار. عجیب انسان اتنا عظیم اس کو دفن گئے جیسے کسی عام آدمی دفن کیا جا رہا نہ دھواں ہے نہ عود ہے نہ یہ ہے نہ وہ ہے نہ جھنڈا ہے وہ اسلام لے آ کہا اس بات کو میں ماننے پر تیار ہو کہ یہ مذہبیاں ہمارا تو بڑا مرا آتا. پتہ نہیں کیا ہوتا کیا لوگ کرتے الٹے پلٹے نیچے اوپر سب ہو گئے ہوتے پہلی بات دوسری بات ان مذاہب سے جو جھگڑے ہوئے اس سے اسلام کی تاریخ گندی ہو گئی اور اس کا آخری نتیجہ کیا تھا جس سے نتیجہ برا ہو نہیں سکتا انہوں نے مسجدیں حرام کو چارے سو بانٹ تھا اب آپ بتائیے ایک جماعت نماز پڑھتی دوسرے لوگ بیٹھے رہتے تیسری پڑتی چوتھے بیٹھے رہتے چھوٹی مسجد میں معمولی جو آپ کی مسجد ہے یہاں اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو کسی کو حق نہیں کہ وہ بیٹھا رہے وہ لا کے میں بھی پڑ کر آ رہا ہوں گھر دوسری مسجد میں اپنے اس کو لازم شریف ہونا اور مسجد حرام میں وہ چار جماعت کرتے تھے اتمرکی عبد الرزیر رحمۃ اللہ علیہ آئے انہوں نے کہا شاید کہا تھا کہ میں پہلے مزاق کیا کہ میرا پانچواں مسلح بناؤ میں بھی تو امام ہوں تو کہا بھائی اگر ایسے مسلے بنتے رہے تو کہیں آرمی آرمی پارک میں جگہ دے گی کہ نماز بھی پڑے تو کہا سب کو جوڑ دو توڑ داڑو اور انہیں کہو کہ متعلق زمانے میں کہ ایسا امام لاؤ جو کسی مذہب کا ماننے والا نہ ہو وہی وہ رہے گا مہندے حرام میں امام اسی پر مصر کے ابن نبی سر ہے آپو بلائے گئے تھے وہی سبب تھا عبد الرزاق افیفی اور وہ تو محد حرام کا بس ہوئے تھے امام وہ آدمی مقلد نہیں تھا وہ عالمی حدیث تھا ملک عبد الرزیز دیکھیے بےچارے پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن اللہ نے انہیں بڑی سمجھ دی تھی انہوں کہنا تھا کہ اگر مذہب کے خلاف دلیل ملے تو قاضی کو چاہیے کہ دلیل پر فیصلہ کرے بس وہاں دلیل لکھ دے تھوڑے جہاں پر جہاں پر حکم لگائے تو ان سے پوچھا گیا دلیل کیوں لکھ دے دیکھیے اللہ میں کوئی آدمی معمولی آدمی بادشاہ نہیں ہوتا وہ بھلے نہ پڑھا رہے گا اچھے اچھے لوگوں کو بیچ کر کے بتاشا کھا لیتے ہیں تو لوگوں نے پوچھا ادرت کیوں دلیل لکھے بھائی لوگ کی اقلاع الگ الگ, الگ ہیں سوچتا ہے ان قادر سامنے جو حدیث لکھی ہے وہ سمجھ نہ سکے جو کم سے کم آنے والا آدمی جب دیکھے کہ مذہب کی مخالفت ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے وہ دلیل سامنے رہے گی تو اس پر غور کر سکتے ہیں کہ جانے والے آدمی نے غلطی کی ہے کہ دلیل صحیح ہے اور بتائی اتنی بڑی بات پڑھے لکھے لوگ نہیں کر پاتے انہوں نے کہا اس لیے حکمد بالدلیل یخالف المذہب الفتبد دلیل مذہب کی مخالفت ہونی ہے وہاں پر مگر دلیل سے اس دلیل سے میں مذہب کی مخالف کرتا ہوں تو ان لوگوں نے مذاہب کو مجد حرام کو چارے سے بانٹ کیا میں اس بات کو اپنی یونیورسٹی میں وہاں ساری جگہوں پر اس کو میں کہتا رہتا ہوں ہر جگہ کیونکہ میرا مقصد ہے کہ مذہب حدیث کو لوگ پہچان لیں چاہے وہ جیسے ہی پہچان لیں جہاں پہ امام نے کانفرنس ہوئی جس میں مجھ کو آمن نہ کہا آپ کو لگتا ہے مرکز لکھو کیوں آپ نے کہہ دیا آپ لکھیں ان شاء اللہ لکھ دیا مر. وہاں میں نے نائب وزیر تعلیم عالی کی ریاست تھی چھٹے نشست میں ہمارا نام تھا وہاں میں نے خلاصے میں کہا کہ مذہب اہل حدیث کے علاوہ کوئی مذہب نہیں سب کے سب غلط سب کے سب میں تفریقہ ہے تو کہتے ہیں آپ کی مراد اہل جو سنت اور جماعت سے میں نے کہا اہل سنت تو اہل صوفیوں کہتے ہیں ہمارا میں ہمارا بریلوی ہر مدرسے پر مدرسہ اہل سنت اور جماعت لکھا ہوا ہے میں نے کہا یہ نہیں سنی جماعت وہ اپنے ایک کہہ کے ٹھیک میں نے کہا یہ سنی کو ہمارے زمانے میں میں نے کہا سنت ہی کے لوگ دو حصے میں تقسیم ہوئی اہل الحدیظ اہل رائے تو میں نے کہا مقلدین سب کے سب اہل الرائے کی فہرست میں عام الحدیث اصل بازار ہے یہ جو پہلے میں نے کہا تو بعد میں ہوتا کہ کسی کو کچھ سوال ہے تو بعد عورتوں نے پیش سے اور بعض لوگوں نے شہر رمضان حاجری کے بھائی شاید گپتور اب ہو گئے نا گپتور صاحب وہ شخص وہاں نکل کر کے کہا میں چلنے لگا جو کہا یہی صحیح اس کے علاوہ کوئی صحیح نہیں وہ لگے دوڑنے کہا کہ یہ جو بات کہی یہی اصل بات ہے بکی ساری باتیں سفر یہی اصل روح ہے آج کی محتمل کی وہاں پر بہت سے لوگ ایک ساتھ پیچھے دوڑنے ہنتے تھے تو آپ نے ایسی بات کی ہم نے کبھی سنا نہیں آپ ذرا ہمیں کتابیں بتائی تھی میں نے کہ ان کتابوں سے پتہ چل جائے گا آگے گئے دو تین جوان جو لڑکے کھڑے تھے کہیں لگے اللہ تعالیٰ جیسے لوگوں کو پیدا کرے کم سے کم وہ جو تکلیفی محتمر ہوتی ہے آخر سے روح ڈالتی دیا جا کر کے ایک, ایک, ایک نئی بات کہہ دی میں نے کہا مذہب اہل خلاف کوئی مذہب سے سنی تو میں نے کہا سب پسند صوفی میں نے کہا انفیہ کو آپ اہل سنت کہتے, کہتے ہیں میں نے کہتا ہوں صوفیہ اہل سنت ہے وہ بھی اہل سنت ہے میں نے کہا سنت کے معنی ہے کہ شیعہ نہیں ہے یہ مانا اس کا اب اس کے بعد کیا ہے اس کی ٹائم ضروری ہے کرنا تو اگر آپ نے اہل سنت کا مقلدین جو علیہ سند کہتے ہیں نا ان کو اہل الحدیث سے بغض ہے اس لیے بات نہیں کہتے منہ سے اگر انہیں اہل حدیث کہا تو ان کو تکلیف چھوڑنی اس لیے میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کسی شیخ کو اس کی توفیق نہیں دیتا کہ اپنا نام وہ بکر عمر اور عثمان رکھ لے ایسے ہی کوئی مقلد اپنے کو الحدیث نہیں کہہ سکتا ان کا اہل سنت کیا مطلب ہوا جب جھگڑے میں آج بری امت بڑھ گئی ہے صوفی حنفی اشریف ماں یہ سب کے سب سنت کوئی نہیں جی سنت کی نام کیونکہ سنت کی مانے اصل میں امت کی پہلی تقسیم سننا شیا یہ اصل میں پھر جب اہل کوفا نے قرآن حدیث پر زیادتی کی اس سے कोशिश کی کوشش کی تو سلح میں ناراضگی ہو کر کے جماعت بن گئی اہل الرائے یہ مدرسہ اہل کوفا وہدیث مدرسہ اہل حجاز اہل الحدیث کا لفظ اس وقت سے نہایت قوت پکڑ گیا ورنہ پہلے ابو حنیفہ وغیرہ بھی اہل عراق بھی اہل حدیث تھے لیکن جب ان کا ایک منہ مقرر ہم نے کر لیا اور حدیث کی کھلی مخالفت شروع کر دی ان کی کتابیں بھری ہیں اگر مجھ کو اب اب آ گیا جیسی کوئی بیان ہو تو میں سی میں مثال دوں کھل کر حدیث کے سامنے کہا ہم نے جو قیاس پر غور کیا تو قیاس سے حدیث ہمارے نزی غلط اور حدیث بخاری اس نے جیسے مثلا حدیث میں آتا ہے من ادر کا رکا دن قبل تطرو شمس و فقت ادرکل ومن مندر کا من السر قبل تقرب شمس و فقت ادرکل اصرا جس نے سورج نکلنے سے پہلے ایک رکات فجر کی پڑھ لی تو اب اس کی نماز ادا قضا نہیں دوسری پر سوریہ نکلتا رہے اسی طریقے سے اگر مغرب عصر کی نماز سورج ڈوبنے سے پہلے کسی نے ایک رکات پڑھ لی اور پھر سورج ڈوب گیا تو اس کی اصر کی نماز قضا نہیں ہوئی ادا ہو گئی تین رقاب بعد میں پڑھے پوری کرے آپ کھولئے شرولوقایا میں سل میں شروع سے چونکہ میںفیوں کے بیچ میں تھا ایک چیز پڑھنے میں میں بچپن سے جنر رکھتا ہوں آپ کھولیں گے شروقایا کہ اس صفحے پر ملے گا سفا کا درج یاد نہیں لیکن کھولیں گے کہیں پہ لکھا ہے پہلے پہلی سطح سے القیاس ہم قیاس کی طرف گئے تو قیاس کی روشنی میں فجر کی حدیث باطل ہے اصر کی حدیث صحیح ہے کیوں فجر کا وقت دو تین حصوں میں نہیں منقسم ہے فجر کا وقت جب سے شروع ہوتا ہے سورج دوبنے تک یکساں اس میں کہتے ہیں اگر ایک رکاست ہو کر دوسرے میں میں نکلا تو نماز باطل ہے. لیکن اصر کا وقت کم سے کم دو حصوں میں ہے ایک وقت صحیح وقت مکرو وقت مکرو جب سورج تیلا ہوتا ہے تو چونکہ نماز وقت مکرو میں شروع ہوئی تب اس کے اوپر کوئی بلا مصیبت آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے کسی کو ایک بیماری تو بیماری ہو جائے تو ایک تو بیماری ہوئی کہ اس کو آخری وقت مکروہ وقت میں شروع کیا تب دوسری بیماری کوئی حرج نہیں لیکن آپ جانتے کوئی تندرست آپ نے ہو بڑا خوبصورت صاف اور بیماری بالکل لیٹ جائے گا کیوں اس نے بیماری سنی نہیں کری دیکھیے بیماری تو کہتے ہیں فجر کہ ٹائم ایسے ہی ہے فجر کا ٹائم ایک صاف ستھرے انسانگ جس نے بیماری نہیں دیکھی تو جب سورج نکلا تو موائرس کو ختم ہو گیا معاملہ سے بگڑ گیا گر پڑا زمین پر زمین بوس ہو گیا اور ازر کا ٹائم چونکہ آپ نے اگول کو چھوڑ دیا مکروں وقت میں نماز شروع کی تو بھئی ایک مکرو سے دوسرا مکروں جو کوئی حج نہیں ہے تو حدیث فجر کو رد کیا اور حدیث دونوں حدیث ایک ہی میں ہے اور بخاری مسلم کی روایت کہہ دیا کہ نہیں فجر میں حدیث نہیں مانی جائے گی اصل میں مانی جائے گی بس حرفی مذہب میں اگر کسی نے نماز شروع کی فجر کی اور ایک رکعت کے بعد سورج نکل گیا تو اس کی نماز باطل اس کو دہرانا اصر کی نماز اس نے پڑھی ایک رکعت کے بعد سورج نکل گیا تو جس کو ایک لاٹھی ماری گی دو لاٹھی بھی کوئی حادثے دوسری لاٹھی ایک اور مار دو یہ اصل ہے اس کی مثال اس کی اس کی وہ ان یہ ہے وہ بھی اہل سنت ہے سنت کو رد کر کے بھی اہل سنت تھا اسی لیے جتنے مکمل اٹس بول کے پھرتے ہیں ہم لوگ نہیں ہم لوگ کہتے ہیں اہل سننے ہم لوگ اہر الحدیث ہیں آؤ مردوں تو مقابلہ کروا اہر الحدیث ہیں اور اس کے دلی رکھتے ہیں تو حدیث میں آتا جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے فتح دین فتح کتاب سنت اس کو ادا کرتا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں چیزوں کو اس کو سمجھاتا ہے یہ فقہ ہے یعنی اسے کہتے ہیں پہلے آدمی کوئی مذہب پڑھے اس کے بعد جو ہے پھر تحقیق کرے یہ سب یہ سب فصلکاریاں ہیں سب جادو ہیں سب سب ظاہر ہیں تاکہ لوگ ہم سے آگے نہ بڑھنے پائیں دبئی میں جماعت گئی جماعت سے میرا تبلیغی جماعت نہیں علماء کی جماعت اس میں شیخ عبداللہ العبیلان بھی تھے جو گھائل کے ہیں میں اس جماعت کے آگاہ کا نام نہیں لوں گا مجھے اس وقت سے بہت دکھ ہوا اور بعض لوگ میری نظر سے گر گئے وہاں پر اور ایک ساتھ کو تو میں نے وہی رگڑا ابھی پورا کرتا ہوں ان کی رگڑ کو فجر اثر کے بعد لیکن بھاگ گئے کہ ہم لوگ کیوں وہ ہے وہ ہم کا اپر نامہ جو ہے اجلا اللہ خیر رہا. تو وہاں کہنے لگے ہاں کوئی مذہب پڑھ کر کے پھر آدمی کو محقق ہونا چاہیے تو میں نے کہا احمد بن امبل نے کون مذہب پڑھا تھا صافی نے کون مذہب پڑھا تھا مالک نے کون مذہب پڑھا تھا گھر بتائیے تو کہتے تھے کیوں آپ مذہبی کتاب پڑھانے کے مخالف نے کہا سنو دونوں تعبیر میں فرق کرو ہم مذہبی کتاب اور غیر مذہبی قائنی ہے جو کتاب صحیح پر لکھی ہے اس کو پڑھائیں گے اس میں جو غلطی اس کو بتا دیں گے میں نے کہا آخر ابن حجر ہی نے تو لکھا ہے بول گل مران اور وہ شاف تھے یہ کتاب ہندوستان میں اور آپ کا ہر جگہ مقرر داخلے نصاب ہے لیکن ہم ہیں اس کی جو حدیث تحریر اس کے خلاف بولتے ہیں جو حدیث صحیح ہے اس کو سارا پر رکھتے ہیں ایک صاحب اس میں کہہ لے نا میں لوں گا کیونکہ کیشر میں ہو جائے گا اہل حدیث کہتے ہیں کہ جتنے قبر کے مجاور ہیں یہ سب جو ہے مقلد لوگ ہیں اور وہ مزاق کر رہے تھے ہم لوگا تو میں نے کہا آپ کو صبح ہے مجاور میں میں نے کہا ٹھیکےدار بھی آپ لوگ ہیں میں نے کہا ٹھیکےدار میں نے کہا کہ اہل حدیث زانی ہو سود خور ہو منڈا ہو اس کا کپڑا زمین پر ایک ہاتھ کھچڑ رہا ہو وہ کانا ہو وہ اندھا ہو لیکن آپ کبھی اس کو قبر کا مجاور نہیں پڑ سکتے سب سے خراب چیز اس کے ہاں قبر کے پاس بیٹھنا ہے اس کی آئی ہوئی روزک کھانا وہ کچھ کھا لے وہ گندگی کھا لے وہ سود کھا لے لیکن انہیں کھا لیکن آپ لوگ اس کی ٹھیکیداری کرتے ہیں اس پر مجاوروں کو رکھواتے ہیں میری مراد ان سے نہیں تھی یعنی ارے تکلیف تو ابھی تو تھوڑے حق میں جواز کھڑے ہوئے جماعت کھڑی ہونے والی ہے چلے گئے بات پر لمن کا ابھی نماز پورا کرتے ہیں کیونکہ جب ابھر جاتے ہیں تو ابھر جاتے ہیں تب تباد صاحب پھر بھاگنے لگے ہم لوگوں کا برنامج ہے ورنہ میں کہتا کہ ارے اب نبھا رہے کی فضیلت ہے اللہ کے بعد نہیں تو آپ کا شہر تو خود ہی کل قبروں سے بھرا ہوا تھا یہی نہیں بلکہ پہاڑ تک کو پوج لیا یہی نہیں بلکہ بلکہ جو ہے کھجور کے درخت تنے تک کی پوجا ہوئی یہ کسی ایل ایڈیس نے توڑ کیا ایل ایڈیز کے بچہ ہونا ہو کبھی اوس پر جا سکتا ہے کبھی بھی نہیں جائے بچہ ہوگا اللہ نے چاہے ہوگا نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا کور پر جانے سے اگر بچہ ہو جائے تو ہر آدمی چلا جائے تو یہ بات سب باتیں سب سے پہلے تقلید کیا ہے اس لیے اہل الحد احل الحدیث کی فکر وہی فقہ زیادہ گورکھ دھندے میں نہیں جانا چاہیے کان کھول کر سن لو آدمی کو حدیث کے نصوص پر اگر نظر ہے اسی طریقے سے مختلف الحدیث اور مشکل الحدیث ایک چیز آتی ہے مشکل کہ یا مختلف کہیں دونوں ایک ہی کیا مطلب کی حدیث میں آتا ہے لادہ والا تیر چھات بیماری میں نہیں ہے اور دوسری رات میں آتا ہے فرا من مززوم فرار کا من اسد جب کسی مجزوم کو دیکھو تو اس سے اتنا بھا ایسا بھاگ ہے اس سے تم شیر سے بھاگتے ہو تو ہم دونوں حدیثوں میں اختلاف ہوا تو دونوں کا کیا مانا اس کو کہتے ہیں مشکل الحدیث یا مختلف الحدیث ایک چیز ہوتی ہے غریب الحدیث کسی حدیث کے لفظ کا معنی کیا ہے یہ حدیث ہے یہ سخت لفظ اس کا کیا معنی ہوتا ہے جیسے حدیث امر زر ہے آپ پڑھیں گے تو اس کے الفاظ ایسے کہ کسی بھی بولی سے اچانک پوچھنے تو جواب نہیں دے پائے گا تو بالکل عجیب عجیب پل الفاظ تو اس کے لیے کتابیں دنیا میں لکھی گئی اس کا حل اسی طریقے سے علم کی ناسخ ہے کہ منسوخ ہے حدیث یہ حدیث کسی کے لیے ناسک اور منسوخ تو نہیں ہے اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں حل ہو جائیں تب ان نصوص کی روشنی میں حدیث کا معنی نکالنا ہے. یہ شف اس لیے ہم تو نہیں دیکھا آج تک ہم نے حدیث سے کوئی فتح میں جیت جائے کہیں ہمیں کہ دیکھا ہے نہیں بڑے بڑے دکاترا سے ہم نے پنجاب میں آئے کہ پانچ بجے ٹھہر سکے ایک ساتھ میں نے پوچھا حضرت آپ بہت بڑے استاد ہیں یہ لوگ کیوں سب میں تراس سے کام نہیں لیتے تو کیا کہتے ہیں تو کیا ہی نہیں یہ تراس تراس ایسے تو میں نے کہا کب کیسے ایسے تراس تراس اتنے میں نے کہا میں نے کہا اگر یہ نہیں تو یہ تراس ہے آخر وہ چپ ہو گئے تو میں نے کہا کاپ ہے کہ ساٹھ سال آپ نے جس چیز پر عمل کیا دو منٹ میں ہار گیا ایسے میں نے کہہ دیا میں نے کہا میں سمجھتا تھا کیا تو جنگ ہو جائے گی دیکھتا دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے آپ تو فوراً مان لیا تو پھر میں نے کہا آپ بہت اچھے آدمی ہیں بہت اچھے آدمی ہیں میں نے کہا دشمن سے ملاقات کی تمنا میرا سلم نے روکا کرنے سے ورنہ میں تو سوچا تھا کوئی ایسا دکھ ملے جو مجھ سے بحث کرے دشمن دیکھو کہاں تک چلتا ہے اس مسئلے میں کہاں تک چلتا تو اس کو بتاؤ اچھی طرح لیکن آپ نے تو فوراً تسلیم کیا بہت اچھا اللہ پوچھ ذخیر دیکھو بھئی جس کو مارو اس کو سہلاؤ تھوڑا سا نا میں بہت اچھے آدمی ہوں کیونکہ ان کی فضیت دو تین آدمی کے ساتھ بیٹھے تھے میں نے کہا تراس ہی ہے علا تصفونا كما اندارب اندارب تصفو رسول اللہ تو سفونا کم تفلائے گا تو اندر ابیا کالو کئی مت سلائے گا سال یہ الاول فالاول سخوف الراسونا ان اللہ اس کسی بھی بنیر مرسوز میں نے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ کہیں کیونٹ اس کو بنیر مرسوس کو کہتا ہوں بنیر مرسوس ایک اینٹ پر اینٹ اور اس کے دراز کو پھر کلیچے سے بھرا جائے چاہے مٹی سے کیوں نہ ہو تب وہ تب جو ہے محسوس ہوتی ہے دنیا تو اسی لیے اہل سنت کہنے والے لوگ سنت سے بےحد دور ہیں اہل الحدیث کہنے والے سنت سے قریب نہیں ہیں یہی سنت پر عمل کرنے والے ان کو ایک مرتبہ تعلیم دو تو اگر وہ مال سے خرمگز نہیں ہوئے ہیں تو فوراً مان لیتے ہیں شاید میں نے بمبے کے سامان سنایا نہیں سنا ہے بمبئی والوں کا کہ نہیں بمبے کے سامنے سنا ہے نا بمبے والا اس سا سب کا ہاں سب کا سنایا تھا کل ہی تھا بمبئی میں گیا میری دعوت تھی تو آپ جانتے ہیں انڈیا پاکستان میں شاید جب کوئی بڑا عالم کہیں پہنچا تھا آپ نماز پڑھائی تو نماز کے لیے میں کھڑا ہوا امامت کے لیے تو میں نے کہا بشارت ہے آپ لوگوں کے لیے کہ دنیا میں کوئی مذہب کسی مذہب کے لوگ سب بندی صحیح نہیں کرتے سرایا آپ لوگوں کو یہ مسئلہ آپ لوگوں کو ڈھگ نہیں آتا آپ लोग क्या سمجھ نہیں ہے کہ کیسے کریں جیسے کوئی اور کھانا پکا اس کو ڈھگنا وہ چاول ابال کر رکھ دیا لیکن اس کو ڈھگنی کیسے بڑھیا بنا دے تو میں نے کہا دیکھو بتا دوں اس کو خیال کرنا میں نے کہا سارے لوگ ایسے پیر سب کھڑے کھڑے ایسے پیر کیے تو ایسے پیر کرنے سے کندھا دور ہو جاتا تو میں نے کہا پہلے پیر کو ایک دوسرے سے اپنے ملا لو ایسے اور کندھے کو کندھے سے چڑھاؤ اپنے دوسرے کے جب ہو گئے میں نے کہا کندھا مل گیا ہاں حضرت مل گئے اب کندھا میں نے کہا اب پیر کو پھیلاؤ جہاں تک پھیل سکتا ہو تو جب پھیلائے تو اب ایک دم سفر میں کہا دیکھو یہ یہ سفر اب آپ پڑھیے اب دیکھیے گا کہ کیسے سفرے گی اب یہ نہ شہدے میں خراب ہونے والے ہیں نہ رکو میں خراب ہونے والے ہیں سال بھر کے بعد ٹھیک گیا وہیں پھر دعوت تھی اور اسی مسجد نے عشاء کے نماز میں چلے پڑھائیے تو اب جب میں کھڑا ہوا تو اب تو ہماری ایسے ہیں دو چار ایسے نیچے ہنس رہے ہیں میں بھائی کو مسکرا رہے ہو چونکہ آپ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور ویسے کھڑے ہوئے جیسے سال پر پہلے میں نے بتایا تو میں نے کہا بھائی الحمدللہ للہ آپ لون بولے نہیں راہ واہ اتنی بڑی آپ نے بات بتائیں ہم بھول جائیں گے کیسے بھول جائیں گے کسی نے بتائے نہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ آئے ہم لوگوں کو آدت دے دیا کریں تو اہل الحدیث چاہتا ہے کہ اس کی نماز سنت مطابق ہم کیے بہت سے لوگ ہیں یہ رفع ان کا یہاں تک رفے دین کیوں ابن عمر پہلے تقبرت کے رفے کے بعد سینے تک اٹھایا کر دیتے. حدیث مرتا ہے قرض ادھر دخلام رفاد حضوامن کے بے ہے سامدنے وہ دا رکھا وہ و رفا راس و و نہ روکے تو النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہے کہانا کے معنی ہوتے ہیں ایسا کرتے تھے یعنی یہ طریقہ تھا آپ کا تو ابن عمر کا دخل اس میں کیا بھائی ابن عمر کا خلط میں کرتے تھے اللہ بہتر جانے کیوں کرتے تھے شریعت تو, تو نہیں ہے شریعت تو نز وسلم ہے خود ابن مرض آ کر کے شام کے دو لوگوں نے پوچھا کہ کیا حج تمت جائز ہے کہا کہاں نزاسلم نے کیا یعنی کیا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے کیا گیا ہم نے کیا کون روکنے والا کام مگر تمہارے باپ تو روکتے ہیں حج المتو سے یعنی حضرت عمر فاروق تو کہا اے لوگوں تم صحیح سے بتاؤ اگر نزا وسلم کسی چیز کی اجازت دیں اور میرا ابا اس سے روکیں تو بتاؤ کہ نظر وسلم کی بات مان جائے کہ میرے والد کی بات مانے یہ صحیح مسلم کی نمانے اس طریقے سے کس, کسی دو آدمیوں نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ حج تمتو سے یہ کہا کہا لیکن اب وہ بکر امت تھے تالوس کو ان زرا کو حجارت میں نہ سما اکول کو ہے کہ آسمان سے پتھر تمہارا پتھرو نہ ہو جائے میں کہہ رہا ہوں کہ رزا وسلم نے کہا تم کہ اوبکر عمر نے کہا نہیں ابو بکر عمر کس درجے کے لوگ ہیں لیکن صاحب کرام نے رزا السلم کے مقابلے میں ان کی اہمیت نہیں دی ان کی اہمیت نہیں دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہی فکر ہے حدیث رسول سے جتنی میں نے قواعد بتائے اس قواعد کے روشنی میں مسائل کو نکالا یہ فکر ہے مذاہب نے تھکے مذاہب نے تو اسلام کے اس سارے لوگوں کو مقلف بنا دیا اہل ایڈیز بے اہل حدیث کو لوگ کہتے ہیں اب بھی تو مقلد یہ جواب نہیں دے پاتے مقلد ہم کیسے ہیں بھائی جیسے بتایا انہوں نے کہ ان کیا کوئی شیخ زبیر زئی تھے وہ کسی عالم سے ملاقات کی انہوں نے ان کے سارے کسی نے پوچھا کی حضرت تخلیج جائز. کہ ہر تخلیق کہتے ہیں آدمی یعنی عام آدمی کے لیے تخلیق جائز ہے وہ پاکستانی زمانے اپنی جوتیاں لے کر بھاگے جوتیاں دبا کر بغل میں بھاگے کرتے میں نے کہا ان کو بھاگنا نہیں چاہیے تھا بھاگنے کیا بغل داس کیے ہوتے کیوں کہا آپ نسبت یہی بات مجھ سے نے کہہ دیا ریاض میں ہاں آرمی کے لیے تکلیف ہے تو میں نے کہا یہ جامعہ پوری آرمی کے لیے کھلی ہے یہ جامعہ ہے آپ پوری یہ آپ نے عوام کے لیے کھولا تو آپ بھی تو مقلید ہی ہیں وہ بیچارے سمجھتے نہیں آپ پرکر مقلد ہوئے پھر میں نے اس سے پوچھا صاحب کرام میں سب کے سب عالم تھے جس کو سن لو اس کو یاد کر لو اچھی طرح سے یہ سب باتیں ہر آج میں نہیں بتائے گا آپ کو میں نے پوچھا صاحب کرام میں سب کے سب عالم تھے تو وہ بھی حدیث کی مختص اور سارے دکاترا کے استاذ ہیں وہ ہو گئے ہیں ریٹائر تو چونکہ اساتذہ کی ضرورت سے پھر تعاقت کر لیا گیا تو کہ نہیں سہبہ کرام سب عالم نہیں تھے میں نے کہا پانچ ایک لاکھ پچیس ہزار صحابہ کرام میں 5 سو آدمیوں نے ہدی سے تھا اور ان میں سے بات کی سہبت سابت نہیں ہوئی میں نے کہا مفتی کتنے تو مفتی کا چھ ذکر آتا میں نے کہا چلو دس مان لو تو میں نے کہا تو غیر مفتی ہوئی اور غیر عالم ہوئے تو یہ تو سب کے سب مقلد رہے ہوں گے اب وہ بول نہیں پا رہے ہوں تو میں نے کہا ابن تیمیا رحمت اللہ ابن القیم ابن عبد البر ابن حزم فلان فلان شاول اللہ دہلوی یہ کہتے ہیں زمر صحابہ میں تکلیف تھی ہی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جاہر کے لیے فتویٰ پوچھنے والا فتوا پوچھے دوسرے صحابہ اس کو تقلیق کہتے ہیں تو سب سے پہلے تقلید صحابہ کے زمانے میں ہوگی اور یہ سارے بزرگ آندی اس کی نفی کرتے ہیں آپ لوگ بےچارے بوکھرا ہے او ارے میرا ایک جگہ موہد ہے وہ کہ بھاگ اٹھ کر کے تو کہنے لگے جو لڑکے بیٹھے تھے سعودی دکھتی دکھ معلومات نہیں ہے میں نے کہا معلومات پانچ منٹ بیٹھتے تو اور دیکھتے ان کو میں کیا کیا بتایا ہوتا میں نے کہا یہ بیچارے کہاں پڑھتے ہیں پڑھتے سمجھتے ہی نہیں بس بچے سے کہہ دیا منہ سے اٹھا کر کے بھائی آرمی بیچارا کیسے کسی امام کی تکلیف کرے گا وہ جانتے نہیں امام نے کیا دکھا جسے ایک آدمی کیا مجھے جانا ہوا مہمان بن کر کے بڑی اس شخص نے خدمت کی اور ایسے آدمی کے بارے میں ہم لوگ تمنا کرتے ہیں کاش دوبارہ مہمان بن کر چلے جاتے وہاں یہ نہیں کہ وہ کیا کھیلا ہے نہیں نہیں کیسے پیش آئے مصرے کہتے ہیں لائنی اولا توغدینی ہمارا استقبال کرو کھانا جیسا بھی دو بھائی آپ زبھی دے دو غصے میں رہو تو آپ نے تو ہم کو مواد اور پیپ کھلا دیا بیٹھ دلتے. لیکن مرغی دو مرغی کھلاؤ خوش رہو ہم سمجھیں گے بھائی پیسہ سا نہیں ہوگا جیب میں کیا کریں گے بیچارے یا وقت پر نہیں ملا یہی ملا ہوگا لیکن ملاقات تو کرو تو زبردست ملاقات ایسے آدمی جلدی نہیں ملتے صبح کھانے کے جب بیٹھے راستے میں شام کے بعد یار اللہ کر رہا ہوں تو کہتے ہیں ایسے بات ہے جیسے ہم جیسے مقلد تو میں نے کہا آفا آفا عربی اندھا افا ارے ارے, ارے ارے ارے ارے آفا آفا, افا یا اب میں استر پڑھ کر کے دخترب پڑھ ابھی مقرر ہو تو وہی جسے جائے لیکن میری دادی قرآن نہیں سمجھتی تو میں نے ان کے مذہب کی بات بری کتابیں میں نے کہا روحتم ناظر مغنی الکافی النصاف یہ سب آپ کی دادی سمجھتی ہے تو کہا نہیں تو میں تو برابر ہو گیا اب وہ بیچاری مجبور ہو کر کے وہ آپ ہی سے پوچھیں گی تو آپ بجائے ان کتابوں کے قرآدیز بتا دیں کہ آپ بھی قرآن نہیں سمجھتے شیخ اتنا پر لکھ کر کے اب کی تو بات نہیں آئے کیا کریں میں نے کہا تو کہیے کہ آپ بھی قرآن نہیں پڑھتے نہیں سمجھتے ہیں تو ہم لوگوں سے پوچھ لیجیے میں نے کہا دیکھیے یہ سب فضول باتیں یہ طلبہ کو عوام کو چپ کرنے کا ایک طریقہ ہے دنیا میں کوئی مقلد نہیں ہے سب جھوٹی بات ہے نہ دینی پر آپ لوگوں نے سب مصیبت ڈالی ورنہ دنیا میں کوئی بتا دیا کس چیز میں کوئی کسی مقلد ہے پتہ نہیں چپ کرو سچہ اللہ بہتر جانتا آپ نہیں کہتے ہیں کوئی آدمی اگر سکا نہیں ہے پتہ نہیں بھائی اس کی بات کا کیا اعتبار ہے جھوٹے آدمی کی کیوں تخلیق کوئی چیز نہیں ہے جب آدمی سکا ہوتا تو اس کی بات مانتا آدمی جب تک اس کی غلطی ثابت رہو اس میں ہم نے دوسرے فرق ہے اب ہماری بات اس لیے ماننے ہیں کہ جاننے کہ شیخ صاحب کو دو حرف آتا ہے یار کوئی بتا دے دلیل سے کہ نہیں شیخ صاحب نے فلافا غرب کی تو ہماری بات آپ مانیں گے کبھی نہیں مانیں گے اور نہ ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ ہماری بات کو چھوڑ دی نہیں نہیں اچھا کہ ہماری بات چھوڑ دیا بھائی دلیج مل گئی فلاح علم سے ہمارے خلاف تو وہ ہماری بات وہ ہے یہ نہیں جو ہم نے کہا تو اللہ کہ رسول نے کہا کہ اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کے لیے بڑھائی چاہتا ہے اس کے وہ دین کی سمجھ ادا کرتا ہے دین کی سمجھ سے مرا چکے مظاہر نہیں بلکہ میں نے جو ترتیب بتائی اس ترتیب کے بعد کتاب سن کو سمجھنے کو ڈائریکٹ کوشش کرنا یہ فقہ دین اور اسی پر بھرائی ہے اس کے علاوہ کوئی چیز بھری نہیں اب حضرت نے اب سوال آپ اپنا سوال کیا ہے میں نے ٹائم لیا لیکن شاید فائدے فائدے کی باتیں کیا آپ کو لمبی بات ہو گئی تمسیل جھوٹی چیز کبھی دین کی خدمت میں جھوٹا اور غلط اور حرام راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے آپ کے ذمہ نہیں کہ کوئی اسلام لائے یا ہدایات پر آئے کی. ہی اسی ذمہ نے دنیا میں کتنا بمپارٹ کروا دیا کتنے لوگوں کو قتل کروا دیا سمجھتے ہیں قتل کر دیں گے تو بات فائدہ ہو جائے گا نہیں مانتے ان کو ختم کر دو دنیا سے فائدہ ہو جائے گا نہیں <تصح> ارے یہ ہم سے ہم کیا جانتے <تصح> یہ تمسیل ڈرامہ انہوں نے ڈرامہ تمسیل دو وقت کہہ دی اس تو علق ہے دوسری بات اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور جو چیز اسلام سے تعلق نہ رکھیے اسلام کے مخالف ہو ایسی چیز کے کبھی قریب نہیں جانا چاہیے ڈراما تو جھوٹ ہے ہم نے دیکھا کہ اخوانی بے چارے یہی اب جمع اسلامی وغیرہ اور یہ سب اسلت میں رہتے ہیں جامعہ اسلامی ہمارے زمانے میں ڈرامہ کرایا عبداللہ بن زائد کے زمانے میں جب سیخ ال ریس الجامعہ تھے تو اس میں ایک فرون بن گیا ایک اگر تک موسا اور ایسے موس پہنے اناربکم اللہ کر رہا ہے کہیے کتنی بدتمیزی کی باتیں ہے سب نے لیکن اب کوئی کیا کرے کیا کرے کوئی بات ڈرامائی انداز چھوٹا انداز سب غلط ہے آپ کو جو نے اللہ نے جو طریقہ بتایا اچھا بیان کریں توازوں سے بیان کریں کتاب سنیں روشنی بیان کریں اخلاق سے بیان کریں اخلاق سے پیش آئیں یہ سب چیزیں آپ کی ذمے ہدایت اللہ کا کام ہے ان نے کہ اللہ تحدیم منحبت کا دم ایشا آپ جس سے محبت کریں نہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے بھائی اب طالب سے ناسل کتنی محبت کرتے تھے اللہ کا رسول پریشان ہو کر رہے گئے لیکن ہدایت ان کو نہیں ملی کیوں جس چچا نے ہمارے اتنی جان دی وہ جاننے میں جائے لیکن اللہ کے سامنے اللہ کا رسول میں مجبور ہے کچھ نہیں کر سکتا اس لیے ہمیں ڈرامائی انداز اختیار کرنا تمثیل اس میں جھوٹ ہو اس میں کفر اور شرک کے کلمات ہو تب اس کے قریب نہ آئیں یہ حرام چیزیں ہیں اس پر کتاب بھی یہاں پر سعودیہ میں اس میں شاہ البانی صالد فوزان اور شیخ محمد صالد وسیمین ان تینوں کے فتبے وہاں پر اس کتاب میں سخت ہیں سفید ٹائٹل پہ قدار چھپے سالد شیخ والے کے فتوے کا استعمال کر رہے تھے بمبے وغیرہ کے یہ یونیورسٹی میں سال و زبان میں گرامی میں بچے بتائے تھے دیکھ لیے تھے تو اس بات کو لکھتے ہوئے ڈرامے شروع کرے اور کہتے ہیں سال زمین کا فتوا ہے ہمارے ہاں یہ ساری کی ساری چیزیں یہ چندہ والے علماء لے جاتے ہیں ہمارے ہاں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ کرو شیخ احمد اللہ رحمانی کا فتوا کیونکہ شیخ صاحب بہت بڑے عالم تھے بہت بزرگ انسان تھے ہم نے اہل دیشوں کیوں نہیں سن کر آفتا ہفتا افتا, آفتا ارے فتوا فتوا گیا فتو آ یہ سب چیز اہل تقلید کیا ہوتی فتوا ہم لوگ خوش نہیں ہوتے ہم لوگ فتوا کو دلیل سے خوش ہوتے فتوا کی دلیل سے خوشوا کرتے اور دن مین نگر یہ بات کہیے بھی تو کل صارق شیخ حاجری کیا کہہ رہے تھے کون وہ کہا کہ سلم نے کامل کا کیوں کہا کہ میں تائز نہیں کر رہا ہوں میں بیان کر رہا ہوں میں نہیں کر رہا ہوں ان کی بات صحیح ہے کون سی بات تھی اگر جانتے تو بتاتا ہوں آپ کو پھر عالم یہ ہر بات صحیح نہیں ہوتی تمسی بالکل جھوٹی چیز میں یہ ہوں میں ارے ان ممثلین نے حضرت بلالان کا وہ کیا حضرت خالد اللید کا یہ فوٹو کل داڑھی چھل کر کے بیرچا. حضرت بلال کا فوٹو در چھلا खालिद वलीद का फोटो खोड़े पर सवार दौड़ रहे हैं दाढ़ी उड़ी नहीं उसको इस बताइए इसको ये जब देखेंगे अरबी जाहिल बेचारे या हिंदी जाहिल तो कहेंगे कि तो साल करा तुम दाढ़ी नहीं, नहीं, नहीं थी ये बेरा वजह वलमा जो है हम लोग को दाढ़ी रखवाते बताइए खारिद वरीद को दाढ़ी नहीं थी बिराज को उदूर के जमाने में दाढ़ी नहीं थी ये हम लोग दाढ़ी रख ڈاکومنٹری میں یہ وضو کا طریقہ ہے کوئی دو لوگ وضو بتا رہے ہیں پیچھے سے آواز آ رہی ہے یہ یہ کیا آواز آ رہی ہے یعنی جو مطلب نیشن کرتے ہیں اور بتا رہے ہیں یہ غلط طریقہ ہے یہ صحیح طریقہ ہے اس طریقے فوٹو فوٹو کے ساتھ حرام ہے ویسے آپ لکھے کتاب یہ غلط ہے غلط ہے اصل میں بہت زیادہ ہرس ہونے سے کوئی چیز نہیں ہوا کرتی ابھی میں آپ نے سے کہوں نماز پڑھی میں کتنی غلطی سن کے نکال دوں اس لیے عالم صحیح ہونا چاہیے اس کو دیکھیے تو کیسے نماز پڑھ رہا ہے اگر وہ خود اچھے عالم نہیں دے سکے صحیح کر ہوں ہم کو بتائیے کیونکہ بہت سوالمان ہے علم ہے ان عمل نہیں ہے تو ان کو کبھی ہوشی نے ہر تک کیسے کرنا چاہیے لیکن وہ علم دے دیں گے تو آپ اسے پوچھ یہ غلط وہ ایسے کر کے ایسے لکھا ہوا ہے اس پر زندگی کا فوٹو بھی ہے جبکہ سلیم کا فوٹو زیرو کے فوٹو سے اسلام میں زیادہ کمی ہے جس محتام سلیب کا فوٹو کو عام فوٹو سے پہلے ختم کرتے تھے تو آج پوری دیواروں پر ہے رکو ایسے ہے سمجھتے ہیں میں جب سے میں نے اس کا خیال کیا میری کتاب آپ پھوٹ ڈالیں گے صحیح ایسے اور غلط کو ایسے کرتا ہوں کبھی سلیم میں بننا چاہتا اس طریقے سے جیسے ہندی کا چار ہوا کرتا تو اس طرح سے سلیم کا فوٹو نہیں سلیم کی شکل نہیں بنی صحیح کی شکل حرام استعمال کرنا تو کتنے غلط چیزوں میں سب مبتلا ہوتے ہیں میں نے صاحب کو دیکھا ان کے گھر میں لٹکا ان کو خود پڑھنے میں نماز نہیں ان کو نماز پڑھنے ڈنگ نہیں ہے وہ آزاد کے گھر میں قائل نہیں ہے ان کے گھر میں بہت پٹارا میں نے کہا کہ پڑھتے لکھتے کچھ میں تو آپ کے نہیں اس لیے میں مجبور ہوں میں نے مجبور رہو اسی لیے اسی لیے غلط کرتے ہو اس میں استرار کرتے ہو میں نے کہا ادان پہلے تو میں نے کہا چلو اب اب ایک کرے جماعت کرا اور گھر میں لکھا ہے مگر ان کو روکو اگر بھڑک نہیں دوسرے لگا کرامت اللہ کے تعلق سے ایک سوال ہے کہ اگر وہ کسی راوی کے بارے میں فی الحدیث کہیں تو کیا یہ راوی پر جرح ہے قبول حدیث قلیل الحدیث قلیل قیل حدیث راوی پر جرح نہیں ہے اسی لیے ایک سہادی ہے ایک تابے ہیں کیس بن عباد قیس بن عباد کے بارے میں آتا ہے تابعین سکتن کلیر الحدیث تابئی ہیں سکا لیکن حدیث کم ان کو یاد ہے ابو نوین فضل بل امام بخاری وغیرہ کے بڑے بھاری استاذ ہیں لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حدیث کا ان کو علم زیادہ نہیں تھا مگر جب یاد رکھتے کرتا لوہے کی لکیر پتھر کی ان کا ایک زبردست قصہ ہے احمد بن برحبل اور یہ بالم دونوں جا رہے تھے دیکھا یہ اونچی جگہ پر ابو وہ فضل بن دکان بیٹھے ہیں تو انہیں میں نے کہا کہ میں ان کا تجربہ کروں گا کہ ان کے پاس علم ہے کہ غفلت ہے कहा बिनह मल्ले का तजर्बा मत करे आदमी बड़ा मजबूत है जितना याद है उतना सुबह नहीं कहने नहीं नहीं मुझको तो इम्तिहान लेना है पाकिस्तान मैंने इम्तिहान लेना है इनका <laughs> तो वो वो सौ हदीस उनकी लाए और हर नौ हदीस के बाद दसवीं हदीस दूसरी लिख दिया तो बेचारे नौ हदीस हाँ हाँ हदीस हा, हा, मेरी मेरी मेरी दसवीं नहीं मेरी नहीं तुमसे गलती हो गई پر پہنچے پھر کہا غلطی غلط میرے عدی سے نہیں ہے تیسویں پہ پہنچے پھر کہا اب تم کو سب ڈالے کہ لڑکا میرا امتحان لے راپس ایسے بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے, بیٹھے. اب بالکل قریب کھڑے تھے پیر نکال کر کے سینے پیر سے مارا ہے آپ امر میم کے سوین پر گب سے گر پڑے زمین پر تو احمد بنا مل نے کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ امتحان نہ لے تم گئے کہا لرف سترو حاضی خیر اللی من ن سفر اس سفر میں ان کا یہ لات مارنا میرے لیے سب سے اہم سب سے لذیذ چیز سب سے کامیاب چیز کیوں مجھے معلومات ہوئی کہ آدمی واقعی پتھر کی لکیر ہے معمولی نہیں ہے یہ کہ وہ نوائن پذر بندین آپ ان کی سیرت پڑیں گے کل حدیث تھے سمجھا آپ نے کل حدیث تھے لیکن قلیل حدیث ہے ضعیف جیسے وہاں حنیفہ کے بارے میں آتا قلیل حدیث تھے تو ان کے بارے میں مسکین حدیث تھے ضعیف فی حدیث تھے کل الفاظ آئے تو کبھی انسان قلیل ہوتا ہے تو ضعیف ہوتا ہے کبھی خلیل ہے لیکن یاد اس قیس بن کو قیص قیص دنواد کبھی ایک قصہ عجیب غریب ہے یہاں پر دیکھا ہم نے سعودیہ میں چھوٹے بچہ کے راؤ میں پیچھے کھڑے رہتے کس کا فتوا عبد السمین کا میں نے کہا عبد الوسمین کیسے فتوا ہے سمجھنے بھائی میں نے کہا لے لینی اور سمجھ لینا لون تو چھوٹے بچے کو تو امام کے پیچھے میں نے کہا درشلوں کو ان بوڑھوں کو جن کے پاس ان کسی کو ایمان کے پیچھے نہیں ہونا چاہیے اس سنت پر صرف دریا بار میں عمل ہے پوری دنیا میں نہیں کہیں دیکھتا ہو کہیں کیونکہ دنیا بڑی بھاری ہے کہاں پہنچ سکتے ہیں انسیا سب کو ریاض پیدل جانا تو ضائع ہو جائیں گے ہے نا اوپر جانا ضائع ہو جائیں گے مگر ہم نے کہیں نہیں دیکھا ہمارے ہاں جب سب بڑھتی بکتی ہے تو جتنے علما آتے جائیں گے لوگ کھستے جائیں گے اور جب کوئی کہے نہیں ارے حضرت آپ کے احترام میں نہیں اللہ کے رسول کے حکم کے احترام میں یہاں تک کہتے ہیں کہتے ہیں ہم نماز پڑھ کیا کریں جب اللہ کے رسول کی مخالفت ہو جائے گی یہ جگہ اللہ نے آپ کے لیے بنایا ہے اور ہم لوگ بھی کھڑے رہتے ہیں اے تھوڑا تھوڑا لائن صاحب آ رہے ہیں تھوڑا سا دو تین صاحب آ رہے ہیں یہاں جامعہ میں جامعہ میں اساتذہ تھوڑا سا ہوتا ہے میں وہاں تو کھڑے بھائی وہ تو آپ یہاں آگے مگر گاؤں کے لوگ اس بارے میں عجیب غریب ہیں کہیں میں نے دنیا میں دیکھا ہمارے گاؤں کے بعد ہماری نظر میں ہمارے سسرال گاؤں مولوی صاحب وہاں بھی یہ بات نہیں ہو سکی تو جہاں ہم رہتے ہوا وہاں کہتے جب نہیں ہے کہ ہم کتنا کریں گے اپنے گاؤں کے لوگ ہمارے اس میں کوئی مخالتی بھی نہیں کرتے ہم نہ کسی عالمی کو تھا کہ ہم بہت بڑے ہم کو کیوں کر دیا مثلا پرانے پردھان وغیرہ سب بچارے ادھر چلے جاتے ہیں کیونکہ الما کے سانے وہ عالم نہیں وہ تو بن باغ کا قصہ کی مدینے آئے بڑے خوش تھے کہ صابے کرام کو دیکھوں گا کیا کروں گا یہ ہو جائے گا وہ بےچارے آئے امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے جوان آدمی چھوٹے بچے نہیں ابھی بن کاب صاحبی سیدھے صحاب میں سخت نہیں انہوں نے پیچھے سے ان کی کمیز کھینچی زور سے دوسرے سب میں کیا اور وہاں جا کر کھڑے ہو گئے اپنا اس کو سن لو اچھی طرح سے نماز کے بعد فوراً کہا میرا مقصد تمہاری بےعزتی نہیں ہم اس چیز سے برابر مگر تیری جگہ یہ نہیں ہے تم کو ہم جانتے نہیں تم ہو کون عالم ہو کے جاہل ہو یہ ان صاحب کرام کی جگہ جن نے سلم سے علم سکھا ہے نماز کا طریقہ سکھا ہے سمجھا تو میں نے کہا بھائی کس طریقے سے شیخ انہیں سے نے بات کہی تھی کہ چھوٹے بچے وہ بچہ ناراض آپ کو برا سمجھے گا مگر کو برا سمجھے گا اس کو ہم ڈانٹیں گے تم نہ برا سمجھے گا ہم نے بہت سے بچوں کو سعودیاں پکڑا ریاض میں بیٹے نماز کو نہیں کچھ کام ہے کیونکہ جب کوئی انسان بالفعل کوئی کام کرے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا ایسا کوئی آدمی ڈھول بجانے لگے ناچنے لگے تو بھائی اگر آپ کا بڑا غلبہ ہے تو آپ ڈانٹے لیکن ویسے کا نہیں سنے گا جھگڑا بھی کر لے گا لیکن بعد میں کہی بھائی جو آپ ناچ رہے بہت حرام چیز ہے مرد ناچتا ہے تو مخلص ناچتا ناچتے ہیں تم ناچ دیے کیونکہ تم ڈھول بجا رہے تھے بہت حرام کام ہے لیکن بل فیل جب کرے تو اس وقت نہیں ہے تو پہلے سے ڈاٹو لیکن بل بلفیل جب وہ لوگ ان سال کو نہیں کچھ کہنا چاہیے یہ مطلب ایک طریقہ ہے دعوت کا لیکن جس کو جہاں غلبہ ہے بیٹھ کے ڈر کے مارے لیکن جہاں نہیں ہمارا ڈرا ہے وہ ہماری بات نہیں کچھ سنے گا تو میں نے بال بچوں سے جب کہا تو بچہ اس کے بعد وہاں کھڑا لگا میں نے بعد پوچھا تم مجھ سے ناراض رکھا سے میں کیوں ناراض دس کے میں ناراض بول رہا ہوں مجھے کسی نے آپ نے بتایا تو مکھڑے ہونا چاہیے تو کیس برباد کے بارے میں لکھا ہے قلیل الحدیث پکانا سے حدیث کم جانتے تھے مگر جو جانتے تھے صحیح جانتے تھے جواب ہو گیا بالکل پیچھے پڑیے ہم تو ہمیں تو اگر ہمارے اس پر رہے آپ تو یہ جو ایک دوسرے مسجد بنا لیتے ہیں ایک دو ایل ہم اس کے قائل نہیں ہیں غلط بات ہے تبلیغ ہے کہ مسجد میں پڑھو نہیں ہے طاقت چپ چاپ پڑھو کچھ دنوں کے بعد مجبور پر لوگ پوچھیں گے آپ نماز ذکر پڑھتے ہو تو آپ ان کو قائد جواب دیں حدیث سے رسول یہی ہے ہاں طاقت ہے جیسے ہمارے ایریے میں بعض گاؤں میں دو چار اہل جس سے تم نے پورے گاؤں کو چیلنج کر دیا کیوں اتنے طاقتور ہیں کہ ان سے کوئی ہڑ نہیں کر سکتا اور اگر کسی نے بولا تو آئے مائی کا لال ہو اب پکڑتے ہیں چلو دریاباد جامعہ میں تمہیں دلیل دے دیں دلیل ہم سے کیا مانگ چلو آپ کتابیں ہیں یہاں ہمارے پاس کیا کتاب ہے تو کوئی آتا نہیں تو اور مضبوط ہو گئے دیکھو بھاگے تم کیوں بھاگ تو چلو بولی جاگو آپ چلو دریا بات ورنہ بہت سے لوگ حضرت ہم تین آدمی اب مسجد بنا دیں کہا کہ تین آدمی کے لیے مسجد اسی مسجد میں نماز پڑھو اخلاق کے ساتھ رہو کتاب سنت پر عمل کرو میں نے کہا آسانی کوئی تم لوگوں کو مار لے خاص ہم لوگ جو زمیندار ہیں یہ طبقہ تو بڑا مضبوط ہوتا ہے اب ہم لوگ جس زمانے میں ریڈیز ہوئے یہ جو شیخ مولی افکار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دادا تھے حاجی امان اللہ ایک تھے حاجی نصیب اللہ انہیں کے گاؤں کے وہ بہت بہت بڑا آدمی بہت مرد آدمی دنیا میں کسی کو سمجھا نہیں ادھر ہمارے نانا اور دادا ایسے ہی پانچ چار پانچ گاؤں میں چنے چنے آگ کی طرح لوگ جو تھے وہ اہل دسوں میں ان کے سامنے کسی کی نہیں چلی کیوں ان کو کوئی کچھ سکتا تھا کوئی بولے تو مار بھی مار, مارے تو مار بھی کھائے جھگڑا کرے تو ہارے لیکن سب کوئی طاقت نہیں ہوتی اس لیے آدمی جب اہل حدیث ہو تو یہ نہیں کہ فوراً مسجد بنا دے دوسری نہیں محب. اسی میں نماز پڑھے جھگڑا نہ کرے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اہل حدیث ہو اب وہ دور گیا ہاتھ پیر کا ہاتھ پیر کے استعمال کا دور پہلے بھی نہیں تھا مسلمان ہم جس کو مسلمان سمجھتے ہیں اس سے مارپیٹ نہیں ہونی چاہیے وہ نہ مانے کیا کریں گے اپنی محبت سے بات کریں ہمیں دریا باد میں انفیوں کو بھی پیسہ دیتے ہیں ارے ہم ہندوؤں کو بھی دیتے ہیں. کیا کریں جب ہم کبھی نکلیں گے تو یہ ہندو آ رہا ہے یہ عورت چلی آ رہی ہے تو نائن صاحب کہتے ہیں آدت بگاڑ سب کا نائن صاحب بھی پسند کرتے ہیں ہمارے نائن صاحب بڑے اچھے آدمی تو میں پیسے جیب میں رکھیں نکلتا ہوں تو دو سو ایک سو پانچ سو دیتے چلا گیا تو یہ سب چیزیں آدمی کو کبھی کام دیتی ہیں ہمارے نئے ساتھ جیل چلے گئے حکومت نے پر ان کو جیل میں ڈال دیا بستی میں بھی آتکوادوں جن کو کیا کہتے ہیں بی جے پی ہرانی لوگوں نے یہ کیا کہ دریا تو آگ اور خون میں ہندو وہاں لگ پتے. بات ہے کہ مقصد تھا کہ حکومت کو بھار دیا جائے اور گاؤں کا گھر کر دیا جائے وہاں سے پوری لاری دریا بھیجی گئی تو ہمارے ہندوستان میں یہ جو چمار ہیں سیول سول کاسٹ کا کہتے ہیں ہم کو یہ ہر جگہ گاؤں کے دکن بدارے کیوں رہتے ہیں اب لوگ کہنے لگے کہ شیخ پہلے لوگ بہت بدماش تھے کہتے ہیں دکن سے کوئی ہوا نہیں چلتی آسانی سے اور یہ بہت گندے ہوتے ہیں تو اگر ان کو پشچم یا اتر یا پورب رکھ دیا جائے تو ان کی گندگی ان لوگوں تک پہنچتی دوسری بات پورب پشچم کو سورج ڈوبنے نکلنے کی فضیلت اتر کو قطب شمالی کی فضیلت دکن کو کوئی فضیلت نہیں یہ بھی ایک سبب ہے تو ہمارے گاؤں کا راستہ اسے چمٹولے سے گاؤں میں جاتا ہے تو وہیں جو پہنچی گاڑی تو ان لوگوں نے روک کر کے پولیس کی کوئی سب یہ آپ آپ لوگ چمائی جاتے ہیں چما تو چمائی نے کھڑی تھی تو گاڑی لے پوچھا کہ مولا تو رحمان کو جانتے ہو تم لوگ تو وہ ان سے لڑ پڑی جھگڑا کر پڑی کہا رام رام انہیں کون نہیں جانتا ہے اتنے گؤ آدمی ہے گو کے مارے ہمارے ہوتے ہیں گو میرے گائے کے ہوتے ہیں گو آدمی مطلب بہت سیدھے انسان بہت فائدے مند انسان آپ لوگ ان کو جیل کر دیا تو کہتے ہیں وہ بہت گؤ ہے کارے ہم لوگ کا ہم لوگوں سے پوچھیے ہم لوگ کا دل رو رہا ہے کیسے آپ لوگوں نے اتنے گؤ آدمی کیسے سے, وہ سے گاڑی وہی سے گاڑی گھوم کے جا کر انہوں نے بستی میں بہت برا بڑا بلا سب کا چھوٹے سب کے سبو وہی تو جن کو کہا کہ ان کو آگ اور خون میں لوگ لگ کر دیے ہیں وہی تو ہم لوگوں سے لڑائی کرے راستے میں تو میں نائن صاحب سے کہا جانتے ہیں یہ ان بھلائیوں کا نتیجہ ہے جو ہم لوگوں نے کبھی گاؤں میں کوئی برائی نہیں کی ہندو کہیں پانی چاہیے حضرت نائن صاحب پانی لگے گھر میں نہیں کسی بس دو چار آدمیوں کے بیچ میں ن لگا دو گھر کو نہ دیجیے گا تو اب ان کو کوئی نہیں دیتا آپ ان کی وہ خوشی کہ شیر صاحب یہ کر دیتے ہیں شیر صاحب آپ نے گاؤں میں سڑک بنا دی ہم لوگ بہت آرام کر چلتے ہیں ایک ہنفی کہنے لگا و اللہ میں فجر میں چلتا ہوں تم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں ہنفی کیوں شیر شاہ نے ہمارے لیے سڑک بنوا دی گاؤں میں اب بارش میں ہم لوگ جوتا پھر کر مسے چلے جاتے ہیں تو ہمیشہ انسان وہ آئے ہوتے پتہ نہیں کسی گرفتار کر لیتے لیکن عورتیں چمانت وہی لڑ گئی کہ آپ لوگ ان کے بارے پوچھتے ہیں ان کو جیل کر دیا آپ لوگوں نے اتنا گؤ انسان اور اس میں سے بات رونی بھی ہو گئی تو کہا وہ گو آدمی ہے کہا بہت اچھے ہم لوگوں کا دل رو رہا کیسے وہ جیل گئے بیچارے تو وہ لاری ہو سے گھوم گئی تو میں ہنفیوں کو پیسہ دیتا ہوں ایل تیس کو تو بے مانگے دیتا ہوں نام نام جوڑ کر اور ایسی عادت ہو گئی ہے کہ جب جاؤ گا تو پیسے دینا پڑتا ہے چودہ مہینے میں پانچ مرتبہ گیا ہندوستان یا بارہ مہینے تیرہ مہینے لیکن جب بھی جاؤں گا تو پیسہ ضرور دینا پڑے گا لوگوں کو وہ عادت ہے اور اگر وہ جسے مسجد بنا لے اور اس مسجد وہ امامت کر رہے ہیں اور آگر نماز بہتر ہے اتنا آسان نہیں ہے کہ دو آدمی کی مسجد میں ہر پی اگر نماز پڑھیں گے آ سکتے ہیں اگر مسجد بہت دوری ہے جیسے ہرپیوں کی مسجد ادارا ہے اور جو لیڈیز ہیں وہ بالکل دکن طرف یا پورا طرف کہیں ہیں تو یہ تو ہو سکتا ہے لیکن ایسے تصور جلدی ہوتے نہیں ورنہ آدمی کرے مگر اس کا فائدہ زیادہ نہیں اورجدی تو, تو میں اور دیگر میں لگے اور حضرت شیخ تمیم صاحب میں آپ کا مخالف نہیں ہوں ہمارا بالکل ہمارا تو اہل حدیث کی دو مسجد ہے ایک اہل حدیث تھی اب اہل حدیث کے دو ہو گئے ایک ہے سوال ہوا ایک دو آدمیوں کا ہم یہ نہیں کہیں کہ آپ نے زندگی ضائع رکھی ہر وقت لیکن ایک دو آدمی کے مسجد بنانے کا کوئی مانا نہیں ہے لیکن دس بیس ہو گئے پندرہ ہو گئے تو اچھی بات ہو آپ خود بھی جمع دیجئے ہم دنیا میں بہت تجربے کار آدمی ہیں نہ سمجھے گا بہت آسان ہیں بہت تجربہ رکھتے ہیں ہر چیز پر سوچتے رہتے ہیں اسی لیے ہم مجلس میں رہیں گے تو سب سے زیادہ مجلس ہو گرب ہم کریں گے اور تناہے میں رہ تو چاہے کوئی داخل ہمارے پاس گھبراتے نہیں ہم چاہے چار پانچ چھ آٹھ گھنٹہ بیٹھ رہے ہیں اللہ بر کرتے گھبراتے نہیں بلکہ خلوت بہت پسند ہے اور جلوت میں ہوں گے تو مجلس کو سب سے زیادہ کرم ہمیں ہمیں کہیں گے زینت بنیں گے بھائی تو لفظ تعریف کا ہے مگر مجلس کو گرم ہمیں کرتے جا رہے ہیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے اشعار بھی بہت بتایا ہے یاد ہرایا بیت بازی میں دنیا میں کہنے ہارا مگر والد صاحب سے ہار گیا یہ میرے لیے تعریف بن گئی والد صاحب نے کہا سنا تم بہت بیت بازی کرتا ہے سے کرے گا تو میں نے کہا کہ ابا آپ آب تو پانچ پہ چل سکتے <laughs> مجھے تجربہ نے تھا اندازہ نہیں تھا چھوٹے عمر میں کہ ابا تو ہمارے اتنے اشاریات کا بیٹھ بیٹھ تو میں مزاق کے طور پر بیٹھ گیا کہ یقینا جب انہوں نے شروع کیا پڑھنا اب تو میں نے بھی جب میدان لیا زور سے کہ بھئی یہ تو میں سمجھتا کہ دو چار شہر میں ہار جائیں گے یہ کیا جانا جب میں میرے اشار سب ختم ہو گئے تو کہتے ہیں کہ بس تو میں نے کہا کہتے ہیں ابھی تو میں نے اپنی اصلی جھولی کھولی ہی نہیں اب اپنے استاد کو بھی بلا لاؤ ہمارے والے صرف چار درجہ پڑھے تھے لمبے تڑنگے خوبصورت انسان جو دیکھے مولانا سے مہتا تھا السلام علیکم آواز بہت اچھی اور یادداشت بے حد تیز تھی اگر ایک مرتبہ آپ کو دیکھ لیتے تو آپ دس برس بعد تو کہتے کہ آپ آئے تھے ہمارے ایک دن نا یہ نہیں کہ دھوکہ ہو گیا ہمارے مولترحمان نائنزا کہتے تھے وہ تاجر الخالو کی یادداشت کرتی اور کہا کہ جتنے ٹیلی فون ہیں وہ سب کو زبان سے بتاتے ہیں لکھو جب اس زمانے میں موبائل وغیرہ نہیں تھا کہا جس کا ٹیلی فون لکھ لیا اس کو یاد کر کے بتاتے فلاح الخلا عبد رحمان کا ٹیلیفون ایسے سی کی سب چیزیں دیتے کالوں کو کسی آدمی کو نہیں بولتے تو میں مجلس میں شیر بھی جہاں بھی شیر شاعری کا مسئلہ ہو جائے وہاں بھی ایک دو تین جو کہ اس کا جواب لو علماء کے بیچ میں الحمد للہ سسرالے پہنچے کوئی مزاق اس کا بھی جواب دے گے کیوں تو سسرال والے الٹا کر دیں گے بے حد مزاقیہ سب مزاحیہ کہ آدمی تو میں کہتا دیکھو جب ممبر پر نہیں ہے تو ہم تمہاری بات کا ضرور جواب دیں گے ممبر بچن کا آپ سے کچھ متباد کر تم لوگ کیونکہ مزاق کے سب سے بخ ہو کر بانوئی کو چھوڑ نہیں سکتے پورا آزم گڑھ کوئی ہم جائے سعودیہ اور امارات میں جب سن لیں تو اپنے والے کو شروع کر دیں کچھ نہ کچھ بولنا کہیے سوال ہے کہ شیخ ابن وسری رحمتہ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو کہ دعا میں دعا کرنے کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا چاہیے حدیث پسندی کہا ہے تو کیا اس حدیث پر نہیں کرنا چاہیے شیخ بن اسمین بہت بڑے عالم تھے اس کا انکار جو کرے گا وہ غلط کرے گا شیخ بن باز بہت بڑے عالم تھے لیکن بن اسمین رحمتہ اللہ علیہ حدیث میں اس لائن کے ان کی بات حدیث کے تصحیح تزیح میں لی جائے شیخ کمزور خود کہتے ہیں کہ میں کاش میں نے حدیث میں محنت کی ہوتی حدیث ضعیف ہے ہاتھ پھیرنے کی کوئی حدیث صحیح نہیں ابن عبدالسلام وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ جاہل لوگ کرتے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں کرتے حسن لغیر نہیں ہے اور نہ ہاتھ کو چہرے پر پھیرنا چاہیے اور اسی مناسب سے بھی سن لیجئے کہ بہت سے لوگ ایسے دعا کرتے ہیں غلط ہے ہاتھ یا تو کنہے تک اٹھانا چاہیے یا چہرے تک اٹھانا چاہیے آپ دیکھتے ہیں نا خود میں جمعہ میں جیسے یہ دعا جو بداتی ہوتی ہے بہت سلح سے بڑھ کے دعا کرتے ہیں اب دیکھا نا؟ جی جی. مگر نہ بےچارے وہ جانتے ہیں اور نہ لوگ بتا پاتے ہیں میں نے بعض لوگوں سے کہا جیسے آنکھنٹ دعا مانگتے ہیں ایسے نہیں ایسے مانگو تو میں بعد میں کہا یہ نہ کہ میں تیری دعا کو صحیح کرا <laughs> मैं तुझे तरीका दुआ बता रहा हूं न ये दुआ गलत है तुम मांग रहे हो ना मैंने कहा कि जब मांग रहे हो तो सही मांगो जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो एक बरेली ने शेर पढ़ा था बड़ा अच्छा पढ़ा तकरीर में जो मांगने का तरीका उस तरह मांगो दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता <laughs> अरे बहुत अच्छा रिश्त नजर पड़ी थी झंडा लगनी की तरह बिल्कुल हमने कहते हैं एक की झंडा लगनी साब है بہت اچھی تقریر کیا اور کمال کیا نجیب بریلی تھا کہا تم پوچھتے ہو بے نمازی کے بارے میں وہ اپنی والی قسم کہا خدا کی قسم چالیس سال سے حدیث رسول پر اپنی آنکھوں کو سینک رہا ہوں اردو بچے بولتے سمنا لیکن میں نے کسی حدیث میں نہیں دیکھا کہ بے نمازی بھی جنت میں جائے گا میں بلکہ دیکھو کتنی جھوٹ بات کو بتا دیا لیکن اتنے قاعدے سے کہا کہ سارے لوگ خوش ہو گئے کہیں نہیں دیکھا کہ حدیث میں کہ بے نمازی بھی جنت میں جائے گا بہت بات صحیح کی لیکن اسے کے اپنی طرف سے کہہ دیا کو حدیث میں کہا ہے بھائی کہ بے نمبازی جنت میں جائے کوئی حدیث ایسی ملے گی دنیا میں کہ بے نمازی جنت میں جائے گا شیخ ایک سوال ہے شار اقبال کے بارے میں تو ان کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ آخری عمر میں علی حجوری کی قبر کی بہ کثرت یاد کیا کرتے تھے کون علامہ اقبال شار اقبال جو ہے جی علی ہجویری کی خبر اور انہوں نے معاروم کی تاریخ میں کشیدے بھی لکھے ہیں اور ان کو اپنا علمی اور روحانی پیشوا بھی مانا ہے کیا اسے شخص کے لیے علامہ گلط استعمال کرنا درست ہے ہاں یہ سوال ہے میں سمجھا کہ اقبال کی شخصیت سے سوال کرنے والے کو دھوکہ اس لیے پوچھ رہا ہے علامہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے بریلوی علامہ اشاری علامہ ماتوردی علامہ حنفی اللہ سب علامہ ہی اور سب کے سب عقیدے میں غلط ہیں اقبال بہت بد عقیدہ تھے اقبال جب گئے تھے کہیں برج لندن پڑھنے تو وہ اس پنجاب سے دہلی گئے تھے خواجہ نظام الدین اولیاء کی قبر پر اور وہاں انہوں نے الوداعیہ شار کہے تھے اس میں کیا غریبوں کے کی دادا کے الفاظ اس طرح سے استعمال کیے تھے اقبال شاعر تھے انہوں نے شیخ محمود ابراہیم سیال کوٹی کے ساتھی تھے پڑھنے میں ابایت میر سیال کوٹے کے ساتھی تھے شاید کوئی استاد تھے جن کا نام محمد حسن یا کیا میں بھول گیا نام دونوں کے ساتھ وہ ایلز تھے اس لیے اقبال نے کہیں کہیں تقلید کی بڑی مخالفت کی ہے ہے فقت قرآن و سنت امن و راحت کا طریق ہے فقط قرآن و سنت امن و راحت کا طریق فتن جنگ و جدل تخلیق سے پیدا نہ کر فتن جنگ و جدل سے پیدا نہ کر یہ وہی ہے جب آدمی ضائع ہو جاتا ہے دو تین استاذ کے بیچ میں تو کبھی ان کی یاد کبھی ان کی یاد اس لیے بہت سی باتیں تو کہیں حدیث قرآن کی تعریف میں تو ہر مسلمان کہتا ہے ورنہ وہ نو خود بد عقیدہ تھے تصوف کے خلاف بھی کہا اور تصوف کی محقت میں بھی کہا اس پر عبدالحمید رحمانی صاحب نے وہ یہ جو ہے احمد نقیب ہندوستان میں بڑے زبردست لکھاڑ رہل حدیث انہوں نے فکر اقبال کتاب لکھی ہے تو مول اور رحمانی کے تویہ میں اس کو چھپانا شروع کیا تو عبدالحمید صاحب نے بارہ صفے کا اداریہ اس پر لکھا تھا اور وہ بہت اس میں بڑی معلومات کچھ تھی اقبال اقیدی کے آدمی نے تھا رہا علامہ تو آپ جو ہے بریلی کے عالم کو شیخ الحدیث نہیں کہیں گے جبکہ وہ شیخ الدی ہوتے ہی نہیں وہ ایک ایک شیخ الدین سے ہو گیا ہے اور حیدرآباد میں زندگی گزارتا وہ نیپال کے قریب کہیں گے آدمی کیا ہمارا تو جو بہت بڑا منتقل ہو شیخ الحدیث ہوتا ہے کھاؤں گا حدیث سے کچھ معلومات نہیں مگر جب وہ شیخ الحدیث کہیں گے کہہ جائیں گے تو آپ بھی کھائیں گے ان زکریا صاحب شیخ الحدیث نہیں تھے مولانا زکریا صاحب زبردست بہت بہت, بہت, بہت بہت بڑا عالم تھا رشت. معمولی بات نہیں لیکن اللہ تعالیٰ بہت سے ان کے علم سے فائدہ نہیں دیتا زکریا صاحب بہت, بہت بڑے عالم تھے ان کی کتاب اور دود موتا ممالک کی شرح میں میں نے اب وہ اس کا مطالعہ کیا کیونکہ میں وہاں موتا پڑھاتا تھا تو دیکھا وہ آدمی معمولی نہیں لیکن علم زمین پر ہے ہدایت آسمان پر ہے علم زمین پر سیکھا جاتا ہے لیکن ہدایت آسمان سے کرتی ہے گگریا صاحب کی طرح آدمی آسانی سے دوسرے نہیں ملے گا وہ اور و عربی سب برابر لکھتے تھے یہ کی جماعت تبلیغ نصاب کی زبان بہت اچھی ہے اتنی آسانے کو اس سے آسان آپ نہیں لے لی سکتے لیکن وہ خرافات کا پرندہ کتاب کو کیا کرے تو علامہ ابو حامد الغزالی جن کو حجت الاسلام کہتا ہے وہ علامہ نہیں ہے علامہ ہے وہ کتاب پڑھیے حادین جو خرافات کا پرندہ اس کی تلخیص ہے مختصر منا الخاص اس کتاب کو آپ لوگ یہاں پڑھائیے درج دیجئے سال بھر آپ کے لیے درد کا حساب ہے لیکن بے مثال کتاب ہے اس کی تلخیص کی تھی ابن بنجوزی نے پھر ترخیص کی تلخیص اس کو منازل کاس رکھا پھر احمد بن خدامہ المقدسی نے مختصر مناظر کاس تحقیق تاکیق کہ علی حسن الحمید نے میں نے اس کو تین چار مرتبہ مطلب پڑھایا عجیب کتاب جب میں پڑھا کر ختم کروں تو عوام کہتے تھے وہ زدی کی صحیح کی کیا کتاب آپ نے ہم لوگ پڑھا بولنا اس کو سن کر کے ہم لوگ مجرم ہو گئے میں نے کہا میں اور پڑا مجرم میں اور بڑا مجرم کہ میں سب سے خراب آدمی کا اس کو شیخ دوبارہ سنا دیجئے تب پھر اس کو چھ مہینہ لگتا تھا پڑھتے پڑھتے سنا اثر کے بعد دس پندرہ منٹ تیسری مرتبہ شیخ کیا یہ کتاب آپ لے آئے جادو ایک کتاب ہے یہ تو ہم لوگ دل کہہ رہا ہے اس کو آپ پڑھتے رہیں کیوں جتنا پڑھتے ہیں اتنے دل میں آتا کہ ہم بہت خراب آدمی ہیں دیکھیے اچھے انسان کو جب اس کا خیال خراب آدمی ہے تو اس کی بھلائی لیکن ہم بہت اچھے آدمی ہیں یہ ہی برائی آدمی تھی تنہائی میں آدمی کیوں روتا ہے اللہ سے جانتا کہ میں میرے بہت میری بہت سی غلطیاں اللہ کے سامنے تین مرتا میں سو پایا اور اتنی اچھی کتاب ہے مگر وہ جس کتاب کے تلخیص ہے وہ کتاب جٹلیا کا فلندہ لیکن علامہ نہیں ان کا لقب حجت الاسلام ہے اس لیے اس میں نہیں پڑھنا چاہیے علامہ ہے علامہ وہ علامہ عالم, عالم, عالم علامہ نہیں ہو اس زمانے میں ایک لے چلی تھی سنا کہ حالی مولانا حالی عالم نہیں تھے یہ پتہ نہیں کیسے لوگ کو عالم علامہ کہا جاتا تھا اور مولانا کہا جاتا تھا مولانا حالی مولانا فلانے یہ سب پڑھے لکھے لوگ دین کے نہیں تھم لوگوں کی طرح یہ سب القاب اس میں نہیں پھنسنا چاہیے آپ لوگ ترانے ہندی میں جو سارے جہاں سے اچھا ہمارا اللہ جبکہ مکہ مہینہ حضرت یہ مصیبت صرف اہل حدیث سے دور ہے وہ بھی جس نے ڈانٹ پائی ہم جیسے لوگوں کی ورنہ حبر ہوت نہیں من علیمان یہاں کے لوگ کہتے ہیں اس پر کتابیں لکھی گئی حدیث سے الگ ہو کر کے کہ یہ ہے اور وہ ہے اور ملک اپنے ملک سے محبت ہونی چاہیے اور حدیث میں بھی آیا جو کتوں کی ضعیف ہے بس انہوں نے ضعیف ہی نہیں رکھا ہے یہ ایک آدمی جو اب اقبال سے اتنی بدعقیدیاں ثابت ہیں تو یہ تو اتن ہی نہیں سچ کے برہمن گر تو برا نہ مانے تیرے سنم کدے کے بت ہو گئے پرانے اوروں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا جنگو جدل سکھایا وائز کو بھی خدا نے اور کیا ہے پتھر کی مورتی کو سمجھا ہے تو خدا ہے خاکے وتن کا مجھ کو ہر ذرہ دے ہوتا ہے تو یہ سب یہ سب حماتیں ہیں شاعروں کی آپ وہ سب چیزوں کے پیچھے کہاں پر آپ منی سام ہیں نا ہاں تو آپ جانتے ہیں مملگاؤ ہاں شاعری اگر کوئی اچھی چیز ہوتی تو کسی نبی کو بھی تو شاعر بھیجا گیا ہوتا اللہ نے کہا وہ مال المنا اور شیر دیکھیے گا ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شعر ان کی شان شایان ہے ہم آپ لوگوں نے کبھی جھنڈا نگر صاحب کی تقریر سنی ہے کیسٹ وغیرہ سے نہیں سنا ہے ہم ان کی طرح تقریر کر سکتے ہیں ہم کو اشعار بھی خوبیات ہیں وقت پر آتا بھی ہے مگر اپنی ہم زبان پکڑ لیتے ہیں جب سے ہم کو اللہ نے عالم محقق بنایا ہم نے سب چیز چھوڑ دی ورنہ کھڑے ہو ابھی ایک دم انہی کے انداز کی جو اور جھٹک پٹک شیر لیکن بڑے ہونے کے بعد تحقیق دنیا میں داخل ہونے بعد ہندوستان میں سب چیز چھوڑ دینی چاہیے اس لیے میں نے سب چھوڑ چھار دیا جی اقبال بد عقیدہ تھے ابھی آپ کسی ہندی سے کہہ دیں کسی پاکستان تمہارا ہندوستان بلا وجہ ملک ہے اگر دیکھیے ہندی کیا کہے گا ارے ایک پاکستانی ایک عراقی میں جھگڑا ہو گیا مذرے میں عمارات میں تو اس نے دونوں جھگڑا کیا اس نے پاکستان کو برا بھلا کہا اور پاکستانی نے عراق اراک کو عراقی نے آ کر پیچھے سے ساتور جانتے ہیں ساتور کس کو کہتے ہیں ستور کیا چیز ہے اچھا یہ لفظ ہے ہمارا بوگدا کہتے ہیں اس کو اس نے بوگدا لا کر پیچھے سے پاکستانی سر پر مارا فورن مار گیا ابھی ابھی کسی بنگال کے تمہارا بنگلہ دیش کیا جی وہ اپنی ایمان کیوں کھو بیٹھا جو چاہے گا آپ کو کہہ دے گا یہ سب چیزیں علماء کی کمی ہے اس کے خلاف اتنا بولنا چاہیے کہ لوگوں کے دل صاف ہو جائے سمجھا آپ نے لیکن وہ مول صاحب بھی ویسے ہیں ابھی مول صاحب کے مرزا ہندوستان فضل ملک ہے جھگڑا کر لیں گے آپ سے کیوں فضل ملک ہے تمہارا پاکستان فضل ملک ہے یہ نہیں کہتے کہ جو اس نے بےکوفی کو بےقوفی میں بھی کر رہا ہوں اس لیے سب چیزوں کے کی مت پڑی آپ لوگ یہ سب شاعری بدتمیزیاں ہیں اور آج ہندو اس کو بہت پسند کر حکومت بڑا اس کو آلاپ رہی ہے سارے اس کبھی کبھار سن ٹی وی پر بھی چلتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوست ہمارا ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گل سے ہمارا اور کیا کیا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے لیکن کیا کیا اس میں اب پھر ہمالا کے بارے میں جو اشار ہیں اقبال تو خیر فکر کی دنیا کا بادشاہ تھا لیکن عقیدے کی دنیا کا مسکین تھا اور جس آدمی کے یہاں عقیدہ نہیں آپ اس سے اتنی تو نہ رکھیں گے اس کی ہر بات حملوں کے کی طرح صحیح رہے گی ہم لوگوں نے بڑی ریاضت مجاہدہ کیا ہے اس لیے غلط لفظ بھی نہیں بولتے خدا کا لفظ کبھی سن لیجئے مجھ سے ہاں جب شہر آیا تو کہوں گا یا کسی کی بات نقل کرنا کام 40 ہوتا کہ چالیس سال سے دیش رسول میں اپنی آنکھوں کو سینک رہا ہوں تو پڑھے لکھا تھا اس کو میں نقل کر رہا ہوں لیکن میں خود نہیں کہوں گا جو بات غلط ہے غلط ہے سوال ہے کہ کے بعد کہ ہر کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے اگر یہ سب کھائے تو بدات ہے اگر ہم نے کھایا تھا بدا ہم تو کہیں نہیں دیکھا کسی حدیث میں اس کو نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کھجور کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ثابت باغی پہ ثابت ہے جب اب الحایثم تہان کے باغ میں نبی صلی اللہ علیہ نمزارسلم ابو بکر عمر بھوک کی شدت سے گئے اور وہ گھر پر اس پر نہیں تھے باغ میں ان کی بیوی نے آلن سال اور مرحبا کہا کہا گیا کہاں گیا وہ تہان ابسم کا سر گئے ہیں میٹھا پانی لانے تب تک وہ بیچارے دو مشقہ پہلوان آدمی تھے شاید اپنی پیٹھ اور پیٹ پر لادے چلے آ رہے تھے لذا سلم کو دیکھتے ہی دونوں اتار کر رکھ دیا اور لزا اسلم سے لپٹ گئے اور لگے اپنے سے چمٹانے برقرار حضور کی محبت کا کیا کہنا حضور سے محبت کیا تھے صحابہ کو اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے اللہ کے رسول کے سامنے لا کر کے رکھ دیا یہ کیا کہوں بھائی اردو بتاؤ ذرا خوشہ خوشہ اس کا کھجور کا جس میں رتب بھی تھا اور بسر بھی تھا بسر جو کٹ میں چلتے ہیں ککڑی کی طرح لذیذ ہوتی ہے اور رتب جانے رہے آپ لوگ کل اگر اس میں سے آپ لوگ اختیار کریں تب تک میں بکری کا بچہ جمع کر کے آپ لوگوں کے لیے کھانا پکا رہا ہوں تو فضا جدین جدی بکری کے چھوٹے بچے کہتے ہیں چھوٹا بچہ ہی گوشت اصل ہوتا ہے بڑا تو بھینس کا ہو جاتا ہے گائے کا تو اس سے اس کے بعد اللہ کے سل نے کھانا کھایا سو لوگ کہتے ہیں کہ پھل پہلے کھانا چاہیے حالانکہ بالکل غلط بات ہے کیونکہ دوسری بات میں آیا ہے علیہ نجاسلم کھانے کے بعد آپ نے کھجور بھی کھائی تو پہلے بھی ثابت بعد میں ہاں اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پھل بعد میں نہیں کھانا چاہیے پہلے کھانا چاہیے کیونکہ پھل اوپر بعد میں کھانے سے بھائی عام سے لوگ یہاں تک کھاتے ہیں نا کم تو کھاتے نہیں یہاں تک کھاتے ہیں لوگ تو کہہ رہے ہیں جب پھل کھاؤ تو پھل اوپر لٹک جاتا ہے تو جاتا ہے وہ کھانا ہزم ہوتے ہوتے تب پھل جاتا ہے اب پھل کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میدے کہ بخار کو برداشت کرے اسی لیے پہلے کھاؤں اسی لیے میں اگر میرے ساتھ رکھ گیا میں پہلے کھانا شروع کر دیتا ہوں کھانے میں گھر پر بھی اگر آ گیا تو فوراً بستکال کاٹ کر کھاؤں گا کیوں اس کا دو فائدہ ایک تو یہ پہلے میرا اس کو لے لے دوسرا فائدہ ہے کہ اس سے کھانا دو لوگ کم کھاؤں گا آپ لوگ دیکھتے ہیں نا میں کھانا تھوڑا کم کھاتا ہوں کیونکہ صحت میں چاہتا ہوں کہ صحیح رہے ذرا وزن گھٹ جائے اگر میرا وزن گھٹ جاتا دس کلو تو میں جوان ہو جاتا پھر سے <laughs> شادی کی بہت پیشکش ہوتی ہے اربوں سے بھی اربوں ہی سے ہوتی ہے لیکن ہماری ہمت نہیں شادی کرنی تندرستی نہیں کیا کریں گے بے عتی خراب نہیں کریں گے نا ابھی تو رمضان صاحب نے کہا اس کی ہمت ہو میں اپنی لڑکی شادی کر دوں ایسے لوگ ملیں کہاں مجھ کو کام ابھی زہران زہران قبیلے سے پیغام آیا ہے سال بھر ہو رہے ہیں تیئیس سال آئی لڑکی جامعہ میں آیا تھی کہ نہیں میں کروں گی دکھ سے شادی میں نے کہا تم لگ بےکو تعریف کرتے ہو جا کر کے سعودیوں کا تو تم ایسے لوگوں کے دل بگاڑتے ہوئی کے بارے میں ایک سوال آیا کہ کیا حکم ہے سوال بڑا بڑھیا ہے اور جواب انشاءاللہ اس سے بڑھیا رہے گا قرآن میں ہے الدی نفرو یو فر لاں کا سلف جن لوگوں نے کفر کیا اے ایسے کہیے کہ اگر وہ اپنے کفر کو چھوڑ دیں تو ان کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے اب یہاں آپ غور کریں نماز کا چھوڑنا کفر ہے چاہے وہ اسلام سے خارج کرنے والا کفر ہو یا اسلام میں رہ کر کے کفر ہو اصل ہے یہ ہے کہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن اس سے بڑا کوئی گناہ اسلام میں نہیں ہے کمان شیر کے بعد میں کہتا ہوں اچھا اس کے بارے میں کہیں کفالی کا بھی ذکر نہیں یہ حدیث میں آتا ہے کہ منع امراتن ہایودن فقت کفرا بیما الزلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حائزہ بیوی سے عورت نہیں گرگت ریما مطلب کسی بھی حایضہ عورت سے نہیں حائزہ اپنی بیوی سے اس نے جمع کیا تو اس نے نظا وسلم کے دین کا کفر کیا تو وہاں پر ہے کہ ایسے آدمی پر کفارہ لیکن جہاں بھی کفارہ کفریہ فعل پر نہیں ہے تو وہاں اس چیز کا چھوڑ دینا ہی اس کا کفارہ آپ کہہ دیجئے جو لوگ کفر کرتے ہیں اگر انہوں نے کفر سے اپنے کو بعد رکھا تو ان کے گزشتہ گنا معاف کر دیے جائیں گے کزا عمری کوئی چیز نہیں کہ مجھے تعجب ہے ان, ان, ان مقلدین پر یہ نماز جب پڑھیں گے حاضر نماز نیت کرتا ہوں چارکات نماز زہر پیچھے امام کے اب پتہ نہیں آگے اس مکان کے آپ کو الفاظ آتے ہیں نا مو میرا طرف کبا شریک اللہ ہو تو یہ ایک نماز کی اتنی تعین کرتے ہیں کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے آسمان میں جا کر کے تو یہ چالیس سال کی نماز اب نو سے ہے, کب تک کب کرا دے تو وہ بیچار وہ کیا کہے وہ کس ٹرائم کی نماز ہوگی میں کہتا ہوں میں نے کہا کچھ تو عقل سے کام لو اسی لیے اب موبائل میں مہاراج کسی نے کسی مفتی سے پوچھا کہ میں نے چالیس سال سے نماز نہیں پڑھی تو میں کہتا تھا قدا کر ڈالو ایک بوڑھے ٹیلیفون کر کامت کہو کہ اب سے پڑھنا شروع کرتے پڑھنا شروع کرتے وہ ظاہر کہتا ہے ادھر سے بوڑھا وہ جب عربی کہتے ہیں اپنے انداز تو عجیب طرح ورنہ وہ نہ کیوں حضرت آپ کو, کو نہیں کچھ سننے کی ضرورت ہے آپ انتظامی عمری کے لیے صرف شام لے کے تو کدا عمری کوئی چیز نہیں جان بوجھ کے چھوڑی ہوئی نماز کی قدا نہیں نماز کی قدر صرف دو حالت میں ہے بھول گئے ہوں یا سو گئے ہوں اس کے بعد کچھ نہیں ہر رمضان کے روزے کا جس نے جان کر چھوڑا ہے جان کر چھوڑنے کا دو مانا ہے نہیں رہوں گا ایک مانا دو مانا بال لوگ ہوتے ہیں روزے رہے بس کھا لیا توڑ دیا اس کے لیے تو ہے قزا لیکن جس نے نہیں مجھ کو نہیں رکھنے روزے رکھنے نہیں اس کے لیے کوئی قزا نہیں ایسے لوگ بلا دلیل کے قزا نہیں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اس وقت کے الگ ہو کر کے کوئی, کوئی عبادت نہیں ہاں دلیل ہے تو عبادت ہے پر جس نے نماز چھوڑی اس کا علاج ہے کہ نماز پھر سے پڑھنے لگے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کرے اور نفل کثرت سے پڑھے نفل کثرت سے یعنی ظہا کی نماز اشراک کی نماز تحجد کی نماز وضو کی نماز اس طرح سے کثرت سے پڑھے کثرت سے پڑھے تو یہ سب چیزیں شاید اس کے میزان عمل کو اللہ کے یہاں بھاری کریں گی ظہر کا وقت جب سورج ایک نیزے سے اوپر آ جائے تو وہاں شروع ہوتا ہے لیکن بہترین وقت نو بجے سے ہوتا ہے نو بجے سے لے کر ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے تو آپ نے فرمایا سڑک الوابین ہین ترمد الفصال اوابین کی نماز جو ہے وہ سوت ہے جب ٹوٹنے کے بچے کے پیر جلنے لگے زمین پر تو گرم زمانے میں گرمی کے ہم نے دیکھا عمارات میں عمارات میں ہم نے ساری زندگی کے کی تجربے کیے نو بجے اتنی گرمی ہوتی زمین میں کہ اونٹ کا جو بچہ پیدا ہوا دو چار چھ دن پہلے اس کی گرمی کی تابنے لاتا اب اس کو آپ ہر بم معیار بنائیے جاڑے میں تو آپ کہیں بھی سورج پہنچے آپ زمین پر سو جائیں کچھ نہیں ہوگا بھئی آپ وہ کہ بیمار ہو جائیں گے جاڑا زکام ہو جائے گا جا دن میں سوئے ایسے ننگے سو جائیں تو بیمار ہو جائیں گے مگر اسی نو بجے کا وقت یہاں سے افضل وقت شروع ہوتا ہے لیکن ایک نیزا سوا میزے سے اوپر جب جاتا ہے سورت یعنی ایک گھنٹے کے بعد سمجھیے آدھے گھنٹے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد سے زوہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے لیکن بہتر وقت نو بجے سے سورت زہر کے ٹائم سے ہونے سے پہلے شخص ہاں میں بھول گیا کہنے کو میں نے کہہ دیا زہر کے وقت ہونے سے پہلے نا زہر سے پچیس منٹ پہلے ظہر سے آدھا منٹ پہلے آپ کو یہ چاش کی نماز کو بند کرنا پڑے گا کیونکہ آدھا گھنٹہ پچیس منٹ سورج شیتان میں ہوا کرتا اس کو نمازنے پڑنی چاہیے علما کے درمیان سلات الشراق میں اور سلاق الگا میں اختلاف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہوا کچھ لوگ فرق کرتے ہیں کہ سلات الشراف فوراً ہی سورج نکلنے کے فوراً ہی بات یہ سلات الشراق اس کو کہتے ہیں اور سلات الگا اس کے بعد سے لے کر کے دونوں کا اصل میں حدیث کا جس کو علم نہیں ہے ہم نے بہت سے لوگ آپ نے کہا صحیح کہا بہت سے لوگ لخبتے میں پڑھے ہیں کہ کیا جواب دیں اشراعت اور زحان میں فرق ہے اشراط مسجد سے بدھی ہوئی نماز ہے اس لیے جو گھر پہ پڑھتے ہیں چاہے بیمار ہو چاہے عورت ہو ان کے لیے سراتی شراک نہیں ہے سلاد الشراخ جو جماعت سے پڑھے اور وہ بھی جو آدمی آ کر کے بلا جماعت پڑتا اس, لیے بھی نماز اس, کے, نماز اس کے لیے بھی اشراک کے نماز نہیں اشراک کی نماز اس وقت کی جو مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھے پھر وہاں بیٹھے سورن <تصفح> <تصفح> نکلنے کے بعد پچیس منٹ کے وہ نماز پڑھ رہی ہے اشراک نماز ہے اگر وہ اس نیت سے نہیں بیٹھا کہ میں شراب پڑھوں گا بلکہ اس نیت سے بیٹھا کہ مجھ کو زحاب پڑھنی ہے اگر میں مسجد نکل گیا تو کام میں مشغول ہو میں نہیں پڑھ سکتا تو اس کے کی نیت ختم ہو کر کے ذہا کی نماز ہو گئی لیکن اب فرق اور سن لیجیے دونوں میں یہ بات نہ بھولے گا کبھی ساری نفر کی نماز گھر میں پڑھنا بہتر ہے اللہ کی تراوی کی جب جماعت کھڑی ہو تو مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں یا میدان میں کہیں بھی ہو مسئلے اس اس کمپلس میں بھی ہو سکتی ہے نماز تو وہ مسجد میں ہو یا کہیں بھی ہو مسلمانوں کی جماعت سے تراوی کی نماز پڑھنے کی فضیلت صرف ایک نماز ہے نفر کی جس کا مسجد میں جا کر پڑھنا سبق حدیث میں ہے کہ وزو کیا پھر مسجد میں آ کر کے زہر کی نماز پڑھی یہ حدیث کو لوگ نہیں جانتے تو ان کا فرق نہیں ہو پاتا دونوں میں وضو کیا اور مسجد میں آ کر کی نماز پڑھی زہا کی اشراک مسجد سے بدھی ہے اور دہا کے بارے موضوع کر کے مسجد میں جا کر پڑے تو اس کے درجہ اس لیے زحا اور اشراق دو نماز ہیں ہاں اشراک کا پہلا ٹائم وہی زحا کا بھی پہلا ٹائم ہے اشراک کا پہلا ٹائم زہا کا ٹائم ہے لیکن زحا اور اشراک کی دو نمازیں وہ مسجد سے بدھی ہے یہ گھر سے مسجد میں جا کر پڑھنے کی افضلیت دونوں یہ دونوں میں فرق وشال آواز ہے جی ہر کے شاید میں نے اس مسئلے کو تھوڑا سا تکلیف کیا تو سوائے ایک عالمی دین کے سارے لوگ جو ہے سب جو دونوں نمازوں کو ایک کہتے ہیں ان حدیث حدیث کا خیال نہیں آتا کہ باہر جائیں پر مجھ جہاں کسی نے پوچھا میں نے جواب دیا تو الحمدللہ بہت خوش کہ کہا تو عجیب محمود سوچے ہی نہیں تھے چلیے جزا اللہ خیر شیخ اولاد کی تربیت کے تعلق سوال آیا ہے کہ کس طریقے سے ان کی تربیت کریں اولاد کی اولاد کی تربیت کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ انسان خود دین پر بہت زیادہ رہے اور اتنی کوشش کرے کہ کوئی غلطی گھر میں نہ ہو نہ زبانی نہ عملی اور پھر طلبہ بچوں کو تنبیہ کرتا رہے کہ ایسا کرو بیٹے ایسے کھانا کھاؤ ایسے پانی پیے غلط بات پر غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے یہ اس کا طریقہ لیکن اپنا ضرور جیسے ہم نے باپ نو دیکھا تاجیب اپنا رواج نہیں پڑھیں گے اب بچے تو نہ پڑھیں گے یہ بےحدہ نواز نہیں پڑھتا اب لڑکا کیا کہے گا اس کا زمین کیا کہے گا بھلے نہ پارے بولے ڈر کے مارے یا بنوا نہیں پڑتے مجھ سے جھگڑا کرتے بہت سی مائیں ہیں بنوا نہیں پڑھیں گی لیکن لڑکے کا حساب تو تنوع پڑھ کر کے آئے تو ایسی تربیت کا کوئی فائدہ نہیں سب سے زیادہ خود عامل بنو اپنے گھر میں اس عمل کی اہمیت دو میری عادت ہے پچیس چھبیس ستائیس سال سے میں مذاق میں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا کبھی بھی نہیں آپ مجھ سے کتنا بھی مذاق کر لیں مگر جھوٹ نہیں سا پڑا ایسی بات کہوں گا کہ مذاق ہوا لگے جھوٹ نہیں اس میں بات سوگر کہتا تم پاگل آدمی ہو تو کہتے شیخ کیوں کسی نے کہا مجھ کے بارے میں میں نے کہا سے بات نہیں کہی میں تم سے پوچھ رہا تم بتاتا میں سمجھ گیا سمجھ گیا nah, nah, نہیں نہیں میں پاگل نہیں میں نے کہا میں تم لوگ امتحان لیتا ہوں کہ جھوٹ اور سچ میں فرق کرو میں تو اسے پوچھتا ہوں میں نے کہا تھا کسے اگر میں کہتا لوگوں نے کہا تم پاگولوں نے جھوٹا ہو گیا تھا بچوں کو میں سکھاتا تھا میں عبداللہ کو بھی ماروں گا تو نہیں مارتا یہ کہتا اسے دھمکانے کے لیے مزاق میں تو پوچھتا میں جھوٹ بولا تو بچے کہتا آپ جھوٹ بولے کیوں آپ نے عبداللہ کو مارا نہیں تو میں نے کہا سنو وہ عید ترمہ کریا وعید عید دھمکی, دھمکی دھمکی پر عمل نہ کرنا آدمی کی شرافت سمجھی جاتی سمجھا آتا ہے اور وعدے پر عمل نہ کرنا انسان کی رضالت ہے تو میں نے کہا میں نے مار کے دھمکی دی تھی اس کو مارتا تھے خرابی تھی چھوڑ دینا بھلائی ہے اسی لیے شاعر کہتا ہے انی ادا وت ہو اوت ہو فوصل یادی وہ ان چیزوں معیدی جب میں یاد کرتا ہوں یا معید دیتا ہوں تو یاد کی مخالفت کرتا ہوں لیکن مععید کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں کیوں کوئی کہے اگر پا گیا میں عبد الرحمان کو ہڈی توڑ دوں گا تو ملاقات ہوئی نہیں ہڈی توڑا تو کہیں گے کتنا اچھا دیکھو سامنے ہوتی پانی پانی ہو گیا مطلب اس کو کہ جو طاقت ہے مطلب ہم ماریں گے اگر پائیں گے ہڈی توڑ دیں گے سر توڑ دیں گے لیکن ملاقات تھی تو کچھ نہیں کہا گئے کتنا اچھا انسان ہے دیکھو چاہتا تو پٹوا کر لیں گے کچھ نہیں کہا لیکن آپ کیسے کہتے ہیں میں تم کو ایک ہزار ریال دوں گا ہدیا کل تو کل اگر آپ نے نہ دیا اس ملاقات تو آپ وہ جھوٹا سکے بہت بہت بدتمیز آپ مجھ سے جھوٹ بولا تو میں اپنے میں ان کو بتاتا تھا میں کہوں کہ مطالبہ اتنا مشغول رہتا تھا امارات میں کہ اگر پانچ منٹ کوئی لے لیں تو بات درض خراب کیونکہ ایسی حدیث پر پہنچتا کہ اسی کی تحقیق پر زبردست ڈھائی گھنٹے درس کا معیار ہوتا کہ یہ بات غلط ہے کہ صحیح لیکن بگاڑنے چلکو اس لیے منا تھا کہ سومار کو اور سنیچر کو شیر صاحب کو ڈیل مت کرو یہ اور بات ہے کہ मंगल के दिन उसका बदला आ जाता था जैसे पारी खोल दिया कि एक लड़की ने मुझे बहुत फटकारा थी तीस थी आप आपने शनिचर और सोमवार को रोक रखा आज आगे रोक रहे हैं बहुत भाई औरतें बहुत सी ऐसी होती हैं उनकी शादी जहां होती तो शौर के लिए बला होती वो मुझको बहुत जी ने फटकारा क्या आप कह में मजगूर हूं और शनिचर और जिन्होंने को और सब और को रोके रहते हैं तो تو متراً بچے آئے ابا پیسہ دے دیئے اب مجھے اٹھ کر کے پیسہ نکالنے میں ان کے دینے میں ایک حدیث گڑا جائے گی اور سورج ڈوب جا کے بھی پہنچ رہے ہیں تو میں کہہ دوں کہ صبح دوں گا تو بعد جو بچے بڑے تھے کہہ کہتے تم جانتے ابا جھوٹ نہیں بولتے اب کہہ ضرور دیں گے تم میں صحیح دیتا ہوں جب ان سے کہہ دیا تو لازم دینا تاکہ انہیں تعلیم دی جائے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بدہادی نہیں کرنی چاہیے کہیں چو چو چھو چو صبح دیں گے نکال صبح دیں گے یہ سب مشغول ہے وقت نہیں کہ وہ ہاتھ کھینچ کر کے اور پیسے نکال کے ہم لوگ دے دیں کیونکہ اس میں فٹ کر ڈھونڈنا پڑتا ہے چھوٹے بچے کوئی ایک ہزار سے اور گندگی نہیں ہوتا اگر کوئی تو یہ سب کی حرکت ہونی چاہیے نماز وقت پوٹ کر کے جا رہا کرو پڑھنے تاکہ بچہ بچپن سے دیکھے جب عذان سننے کے بعد آپ کے اندر اطراف پیدا ہو رہا ہے نماز کے لیے کہ بچہ یہ سب چیز دیکھتا ہے پھر اس ڈگر پر جب چلا دیں گے تو آگے چل کر کے وہ آپ سے بھی اچھا ہوگا یہ طریقے اور بقیت تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم لوگ پوری دنیا کو ہدایت سکھاتے ہیں بعض بچے اتنی ہدایت پر نہیں جتنا ہونا چاہیے مذہب حدیث کے لیے پوری لڑائی کریں گے جہاں رہے گے اس میں فرق نہیں پڑتا مجھے فون سے جواب لے کر کے کو لوگوں کو جواب دیں گے لیکن بعض ایکس بچے ہیں جن میں تفصیل یا کمی کیا کریں ہاں مار سکتے بے, بے مارے بچوں اچے ٹھیک نہیں ہوتے وہ جو لوگ کہتے ہیں بہت سوجمانا وہ ایسی فضول بات بچے نہیں مارنا چاہیے کیوں نہیں مارنا چاہیے جو اسے البانی کے بارے سنا ہے وہ بھی غلط بات ہے جو لوگ مار نہیں کھائے وہ شالم نہیں ہوئے ہم لوگ تو کہیں بار غلطی سے مار کھا گیا اس سامنے کو مجھ کو مار دیا میں نے جواب دیا اور بعد میں بھائی مجھ سے غلطیوں کو میں چاہیے اس کو مار دیا اب مار لگ گئی کی کیا کرے دو چیز کھایا اب مارا ہے واپس نہیں ہوتا کھایا تھا کوئی آپ کا پیسہ کھا لے آپ کیا کھائیں گے کوئی آپ کو تھپڑ مار دے آپ قتل سو کر دیں تو واپس تو نہیں ہوا تھپڑ قتل تو ہوا لیکن تھپڑ تو واپس آیا جھوٹ کم بولنے سے یا جھوٹ نہ بولنے سے جھوٹ جو علماء جھوٹے ہیں وہ خود کہہ پڑے آخر میں کہ یہ جھوٹ کے لیے دس جھوٹ بولنا پڑتا اور سچے آپ ہیں تو جب پوچھے جاؤ گے تو وہی بات کو ابھی جو کہا ہے ہم کسی کسی ایسے سے برتن جیل چلے گئے वो और जल डलवा दिया था तो हमसे जो बात पूछी गई तो उसको जब भी पूछा तो जैसे सोरे फादा हो वैसे उसको बता देते दे थे तो सबसे हक्का पक्का हो गया को झूठ कुछ कायर को सही कह दिया तरफ से अगर गलत कहते तो अरे क्या जवाब दिया था इसीलिए जो, जो मुजरिम होते हैं उनका जो उनका जो बयान लिया था ये मोहक्के के मोहक्के के नक्के ये पुलिस वाखिल में देखो झूठी बात कभी कुछ कभी कुछ आप एक बात को था कब का कह रही छोड़ो कोई फायदा इसका नहीं इसलिए बात झूठे भी इतनी बदतमीज है कि बिल्कुल झूठ और वही कहेंगे जब पूछेंगे क्या कहा तो इसलिए तो कोई बात गलत कह रही झूठ कह दिया वही कहता है तरह भी नहीं क्या चीज का तो झूठ नहीं बोलना चाहिए कहा था गोरा हाफजाना बाशन झूठे आदमी के पास याददाश्त नहीं रहती اور ویسے تو فطرت بھی انسان کی ایک آدمی کو بہت یاد داشت آدمی بڑی کمزاد لیکن اپنا طریقہ یہ کہ انسان چھوڑ نہ بولے صحیح شیخ بولنے کی کوشش کرے شیخ شیخ سوال ہے کہ مسجدوں کو افتتاح کرنا کسی بڑے عالم کے ذریعے اس کا کیا حکم ہے مسجد کا مسجد کی بنیاد بزرگ سے رکھنا یہ بھی بدات افتتاح کرنا اس سے بڑی بدات شرید شریت شری جانتے نا شریف ہیتا اس وقت کاٹا جاتا ہے یہ شرک ہے فیتا کاٹنا شرک ہے لیکن افسوس کہہل حدیثوں نے اپنے ادارے میں سب کام کروایا میرے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے کہی اللہ برکت دے تین سو بیس مریضوں کی تعمیر ہوئی ہے تقریبا خاموش میں نے اس کوئی ادارہ نہیں بنایا ہمارا جو جمیت کا لفظ سوسائٹی بلا تھا وہ صرف جامعہ کی جائیدادوں کو لکھنے کے لیے ورنہ ہمارے جامعہ میں یہ سب کام نہیں ہوتے ہم کام کرتے ہیں کیونکہ ہم تھوڑا سا سرکش ہے الحمد للہ کام میں سب کام کرتے رہتے ہیں لیکن جامعہ کو تکلیف جب جب کوئی قریب کام ہوتی ہوں وہ لوگ جو دیکھیں گے تو بہترین انداز اس کو دیکھیں دوسرے کے بس کی بات میں صرف دیکھنا ورنہ جھارکھنڈ میں کہاں کہاں بنگال اور نیپال کتنی کتنی جگہوں پر مسجدیں بنائی وہ مدراس حیدرآباد سے بہت آگے پانچ کلومیٹر پر مسجد کا پیسہ دیا مگر وہ بنا ہی سکے شیٹ سلیم صاحب مول سفی احمد صاحب شیخ سفی احمدنی یہ دونوں ہار مان گئے میں نے کہا پیسہ ہمارا واپس کرو پیسہ واپس گیا سلیم صاحب نے نہیں بھول گئے سلیم صاحب نے کہا تھا کہ میں پہلے تین لاکھ خرچ کر کے بنیاد بنوا دوں تب پیسہ دیجیے تھوڑے ان کا پیسہ بھی چلا گیا میں نے کہا بھائی پیسہ نہیں دے گا آپ کو تو کہا نہیں, نہیں مجھ کو لینے کا حق بھی نہیں ہے کیونکہ میں ناکام ہو گیا پیسہ ہو گیا میرا تو کہیں بھی میں نے کہا کسی جگہ کسی بزرگ سے بنیاد نہ رکھوانا اور نہ کسی بزرگ سے اس کا افتتاح کرانا ہمارے بزرگ دین کیا دست مبارک سے بنیاد رکھتے ہیں اور جس سے بھی مبارک سے افتتاح کرتے ہیں آپ لوگ میری کتاب سے اس سراط نبی کا مقدمہ نہیں پڑھا آپ لوگوں نے اس میں بات سمجھ میں نے لکھی اور اس میں زبردست کوئی بات کس سے لکھی ہوئی ہیں اس کو پڑھیے مقدموں کو پڑھ ڈالا اس میں دو سی چیزوں کے بہت سی چیزوں کا فائدہ ہے اور علماء کی بدماشی پر زبردست کدگن لگی اس کے لکھنے سے میں نے احمد جو بھی کوئی چیز لکھی اس کا بہت فائدہ ہوا بہت فائدہ ہوا جمع رہ لی تھی جاری تھی جشن کرنے اللہ کے بعد میری کوشش سے ہٹا سرلو موٹیال میں پوری تیاری ہو چکی تھی بتایا گیا کہ شیخ صاحب کر مضمون آیا مولانا سلام رام تم منگایا جب پڑھا کہا بھائی ہم تو نہیں کریں گے اور نہ شریک ہوں گے ساتھ بات اور وہی سب دلتے. تو وہ پھر کیسے ہوا تو اس میں پڑھیے سب دکھا ہوا ہے شیخ کی ہاں جزاک اللہ خیر بہت اچھا آپ لوگ بات سوال بہت اچھا کرتے ہیں آدمی کتنا کہے کچھ نہ کچھ غفلت ہی جاتی ہے پیتا کاٹنے کا معنی کیا ہوتا ہے آپ بتا دیں یا شیخ مختار بتا دیں یا مولانا افکار صاحب بتا دیں آپ بیٹھتے ہیں پیچھے کرسی ڈھونڈ کر پیچھے بیٹھ ہیں یا کچھ جگہ خالی یہاں جگہ تھی نہیں اللہ یہ دیکھ آئیے ہلکے نہیں نہیں ٹھیک وہاں بیٹھا ایسے ہونا چاہیے جب پیچھے بیٹھو گے تو فسڈے رہو گے ایسے ہی ایک دم ایک دم ایک دم آگے بیٹھو پھر آپ تو ہمارے اپنے خاص عزیز ہیں ہاں فدا کیوں کاٹا رہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی میں نہیں دیکھا کہ میں ایسے گھر میں پیدا ہوں کہ مجھے کوئی بات دنیا نہیں معلوم یہ اللہ کا بہت احسان ہے شرد وداس سے بالکل ہم لوگ دھوئے ہیں دوسروں سے وہ سیکھا بعض بچے بھیجے جاتے ہیں مسجد میں وہ رمت مانے کا پیر اٹھا رہا ہوں ان کے انگوٹھوں کو ایسے ہی باندھ دیا جاتا ہے چیرکوٹ سے چیرکوٹ جانتے ہو تو بچہ لایا تھا مسجد میں تبد رحمان جیسے کسی بزرگ قاعدہ ذرا اس کو آپ کھول لیجیے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے فال کیا میرا بچہ چلنے لگے گا سمجھا نہیں یہ شرک ہے کہ نہیں ہے یہی ہے شر... شریر کاٹنا بیچ میں کاٹا عتاد کے دروازہ کھل گیا یہ فال ہے اس میں دو حرام ایک تو یہود نسارا کی اتباع ہے دوسرے شرک ہے کیونکہ فال حسن ہے اور فال حسن افار سے لینا شرک ہے الفاظ سے لینا صحیح ہے جیسے اس دن وہ اکاؤ بورے صاحب ہے سہیل صاحب آئے کیا نام سہیل میں نے کہا چلو بہت اچھا نام ہے کیوں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سہیل آئے مکے سے سلح ادے بھی اب سہیل آ گئے ان شاء اللہ سہل ہو جائے لفظ سے تو فال لینا مصرون ہے لیکن افعال سے فال لینا یہ شرک ہے مریض کے پاس لوگ پھول لے جاتے ہیں پلاسٹک کا سعودیہ میں, میں میں نے کہا سب شرک ہے جی کہا شرک کسی نے بتایا میں نے کہا توحید, توحید آتا ہے سلاد سے اقسام سے توحید نہیں آتی توحید دل سے ہوتی ہے میں نے کہا یہ یہود کی اتباع اور شرک بھی اچھا ہے میں نے کہا پہلی بات اور ایک بات اس میں پیسے کا ضیا بھی ہے میں نے کہا ایک مریض بیمار ہو دس آج میں دس اس کو پلاسٹک کا پھول دے دو کیا کرے گا اور دس پلاسٹک کے پھول کی قیمت کا لے جا کر وہاں بسکٹ رکھ دیتے تو آنے والے کھاتے اور وہ او گھر لے آتا تو بچے کھاتے یہ کیا کرے گا دس دس پھول کیا کرے گا کہاں رکھے گا تو میں نے کہا مال کا دیا یوں نسارہ کے اتباع اور شرک کیوں جب مریض دیکھے گا پھول اسی اس طبیعت ٹھیک ہونے لگے گی یہ سب باتیں سن مجھ سے میں اب بوڑھا ہو رہا ہوں یہ بہت تجربے دنیا میں آسان نہیں ہوں اس لیے عربی بہت کرے تو توبہ کرتا ہے ہندی تو اور زیادہ توبہ کرتا ہے وہ باتیں نہیں کیا آخر وہ پھنس جاتے ہیں بری طرح سے ہمارے حلفی صاحب نے ہمارے پاس تردید کی خود بجمع میں جمعہ میں نے جو میں نے جنازہ کی نماز پڑھائی بھائی میں نے پیر ان کو سمجھایا چاہیے رکھے نے سمجھا کہ میں تکبر میں رکھا میں <laughs> نے <laughs> <laughs> جنازہ کی نماز میں ایک سلام پھیرا شیخ صرف سے اس دنوں نے بہت بہادری کی تھی ایک دم میری پیٹ پر چڑھنے کی شرح میں شیخ پر کوئی حملہ کر دے اس لوگوں نے بڑی عجیب حکمت کی تھی اور یہ بڑا لمبا مٹر تھا وہ مجھے لگتا تھا ایسے چڑھا میری پیٹ پر تو ایک ملی صاحب نے ہمارے خلاف تقریر کی کہ بالکل یہ بالکل جھوٹی بات ہے اچھا بے بےپوری کیا کہ دوسرے جسمیوں کو پھر کہا کہ नहीं नहीं हमारे किताब में भी लिखा कि एक सलाम भी सही हो सकता है पहले चीजों को तरतीब की ये उसके अच्छाई भी बेचारे की तो उनसे मुलाकात होगी बस बस्ती, बस्ती में तो मैंने कहा आदरत थूक कर चाटने से फायदा नहीं होता बुध बुरे थूके ही न, ताकि नहीं ताकि न चाटे अरे पढ़कर बयान किए होते बिना पढ़े बयान कर दिया तो पढ़कर भी कर दिया तो थूक कर चाट लिया क्या जरूर दूक नहीं किया आप समझते हैं कि हम लोग हम लोग आसान कौड़ी नहीं इसका खेलना आसान इतना हो ہم لوگ جو کام کرتے ہیں برملا اس کی بڑی اہمیت ہے لیکن اب آپ اس کو کیا سمجھیں چلیے الحمد للہ یہ بھی آپ کی خوبی کہ آپ نے کہہ تو دیا کہ صحیح ہے ہم مگر افسوس آپ پر ہے کہ اس دن آپ نے تردید کی آبا کر لیا تو یہ شریر جو کاٹا جاتا ہے افتتاح ہے سمجھا آپ نے وہی جیسے بچے کے انگوٹھے سے چرکڑ کھولا جاتا ہے کہ بچہ آپ چلے گا بھائی کیوں بند کرتے ہو میرے پرام کرو میں بہت گرم آدمی ہوں یہ بھی شرک ہے اصلی تب بھی شرک ہے تب اس پھول ایسے آپ کسی کو دے دیں جیسے بھائی مجھے گلاب کا پھول بڑا بڑھیا ہے لیکن مریض کے لیے لے جانا یہ اسی لائن سے ہے لاکی واقعی آپ کی نیت راشن جا کے کہیں مل گیا اربک بہت اچھا ہے دوسری بات نیتوں اس سے چیزیں بدل جاتے ہیں میں نے لوگوں سے کہا بہت سے کام بداتی کریں تو بدات ہے عبد الباری جیسے لوگ کریں تو بدات نہیں بالکل صحیح ہو بے سوچے سمجھے پندرہویں سامان کو گھر میں کوئی کھانا پک جائے بے سوچے سمجھے تو ہمارے گھر تو کوئی بدات نہیں ہے لیکن اسی کو جب بریلی پکاتے بدات ہے کیوں آج کی رات کی کیا خصوصیت بھی کیوں بنا رہا کھانا سمجھاؤ نہ تو مطلب کہیں جا رہے تھے پاگے پھول اس کو دینے سملے بے چارا لیکن نہیں میں پھول کی ٹوکری لے جاؤں گا یہ سب شرک ہے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ان آداب میں سے جو محمود ہے کہا میں نے کہا کہ اسے بسکٹ خرید لیتے میں نے کہا تو پھل ہو گیا ہے کم سے کم جوائے کھائے یا چپکے سے بہت سے مریض بکیل ہوتے اس چپکے سے گھر لے جائے اس کو سمجھا تو کم سے کم کچھ تو ہوا گھر کے لوگ نے کھا لیا آنے والوں نے کھا لیا ہے نا ہم ہاں ہم اس کے مخالف تھے لیکن پھر ہم نے اپنے رسالے پی ایچ ڈی میں اس کو لکھا یہ ثابت ہے صاب کرام علمی مجلس وغیرہ جب شروع کرتے تو اس میں کراتے قرآن سے اس کے افتتاح کرتے تھے اس لیے قابل اتباع ہے اور گویا کہ ہمارا شہد سو ہو ہم اس کے بہت پہلے مخالف تھے تو جب آ گئی بات تو ہم نے اس کے تقبو کر کے پی ایچ رسالے میں لکھا ہے ان اللہ چھپیے گا کوشش کریں گے ایک آدمی سیاح بھیجنے کی تاکہ آپ بزرگان دین جو مولوی لوگ ہیں پڑھ لیں افکار صاحب کو انشاءاللہ ایک شاء اللہ دیں گے تاکہ اپنے گاؤں لے جائیں اس کو ہمت رکھ دیجئے گا سامان لے جانے کی محبت میں لاستے کا وقت ہو گیا ہے اور ساڑھے <سلم> سات بجے ان شاء اللہ دوبارہ پھر شروع ہوگی سیدھے <سلم> <سلم>